إن الحمد لله نحمده ونسفعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن قير الحديث كتاب الله وخير الحدی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں انسانی زندگی کے تمام امور سے متعلق کمان درجے میں رہبری عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے چاہے عقائد کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا انسانی اخلاق کا معاملہ ہو یا معاشرتی امور میں آداب کا معاملہ ہو یا اسی طرح کے حقوق اور معاشی معاملات ہوں اللہ تعالی نے اپنے دین میں ان تمام کے سلسلے میں کامل رہبری عطا کی ہے لیکن صلاحیت کے اعتبار سے اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر ہر چیز کی تفصیل معلوم کرے ہر مسلمان ہر آدمی برابر صلاحیت والا نہیں ہوتا ہے کسی کی ذمہ داریاں دنیا میں اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں کسی کے مسائل ہوتے ہیں کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے کوئی ان پڑھ ہوتا ہے کسی پر معاشی بوجھ زیادہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں آسانی ہوتی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ سارے کے سارے مسلمان عالم بن جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت میں آسانی کے طور پر انسانوں کے دین کے سیکھنے کے اعتبار سے یہ طریقہ رکھا کہ امت کے کچھ افراد دین کے بارے میں تفصیل علم حاصل کریں وہ اپنے لیے بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کے لیے بھی علم حاصل کریں جن مسائل کی حاجت ان کو اپنے سلسلے میں ہیں ان کا بھی علم حاصل کریں اور امت کے پیش آنے والے معاملات مسائل کے سلسلے میں وہ اپنی ضرورت سے زیادہ امت کی طرف سے علم حاصل کریں اور عام افراد پر ذمہ داری رکھی گئی کہ جیسے جیسے ان کو مسائل پیش آتے جائیں وہ علماء کی طرف رجوع کرے اور دلائل کے ساتھ علماء وہ مسائل وہ باتیں جو پوچھنے والوں نے پوچھی ہیں انہیں لوگوں کے سامنے وضاحت سے رکھے یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد عالم بن جائے مرد عورت بچے چھوٹے بڑے سب کے سب عالم بن جائیں یہ ممکن نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے تمام افراد پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے لا ابلک اللہ سلک اللہ حساب اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عام عوام کو یہ حکم دیا کہ جس چیز کا انہیں علم نہ ہو وہ دوسروں سے جاننے والوں سے پوچھیں لیکن جاننے والوں کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جاننے والا ساری باتوں کو جاننے والا نہیں ہوتا ہے اور علاقے کے فرق کے اعتبار سے علم کے حاصل کرنے کے فرق کے اعتبار سے غور فکر کی صلاحیت کے اعتبار سے اور نتائج پر پہنچنے کے اعتبار سے ایک عالم میں اور دوسرے عالم میں جواب کا فرق ہو جاتا ہے ایک عالم کی تحقیق ایک ہوتی ہے دوسرے عالم کی تحقیق دوسری ہوتی ہے یہ ناممکن ہے کہ سب کے سب ایک ہی بات کہنے لگے ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں سب کی بات ایک ہوتی ہے لیکن کچھ مسائل بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ایک عالم کی تحقیق کچھ اور ہو جاتی ہے اور دوسرے عالم کی تحقیق دوسری ہو جاتی ہے عوام میں آج مسلمانوں میں اسی اختلاف کی بنیاد پر بہت سارے شکوک اور شبہات اور بہت ساری تشویشات ہیں کہ عالموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے خصوصی طور پر چاروں اماموں میں جو چار امام گزرے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے بھی علما گزرے ہیں اہل علم گزرے ہیں جو بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے جن کے بارے میں مسلمان جانتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس اتنا زیادہ علم تھا تو ان میں آپس میں اختلاف کیوں ہوا کیا وجہ ہو ہے ان میں اتنا اختلاف ہوا کہ ہلال حرام کے مسائل بھی ہیں جن میں ان میں اختلاف ہیں پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں چاروں اماموں میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہیں فرض ہے یا نہیں ہے ہلال ہے یا حرام ہے پاک ہے یا ناپاک ہے لازم ہے یا نہیں ہے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی پانی پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے ایسے کئی مسائل ہیں چاہے وہ تہارت کے مسائل ہوں نماز کے ہوں روزے کے ہوں حج کے ہوں یا زندگی کے کئی اور امور ہیں ان... ان تمام امور کے سلسلے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں علماء میں اختلاف نظر آتا ہے جو آدمی ایک ہی عالم کو جانتا ہے اس کو تو اختلاف کا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن جو طالب علم, علم علماء کے فتوا اور علماء کی تحقیقات کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایک سے بڑھ کے کئی علماء کی باتوں کو دیکھتا ہے دھیرے دھیرے ایک بات اس کے سامنے واضح ہونے لگتی ہے وہ یہ کہ علماء میں اور بڑے بڑے علماء میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایسا کیوں کتنا اچھا ہوتا کہ سب کی بات ایک ہو جاتی امت میں اختلاف ہی نہیں ہوتا سب ایک ہی بات بولتے سارے آدمی ایک بات کہتے کتنا اچھا ہوتا ہے لیکن یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں ایک انسان الگ الگ علاقوں میں رہتا ہے اس تک باتیں جو پہنچتی ہیں وہ الگ الگ حد تک پہنچتی کسی تک تھوڑی بات, بات پہنچتی ہے کسی تک ساری حدیثیں ان میں سے بہت سارا حصہ پہنچتا ہے کسی تک کم حدیثیں پہنچتی ہیں کوئی سوچتا ہے تو وہ ایک اینگل سے سوچتا ہے دوسرا سوچتا ہے تو دوسرے اینگل سے حدیث کو دیکھتا ہے اس اعتبار سے علم کے پہنچنے اور نہ پہنچنے کے اعتبار سے یا علم غور و فکر کر کے نتائج اخذ کرنے کے اعتبار سے علماء میں اختلاف ہوتا ہے ایک عام مسلمان کو کیا اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے بعض وہ کہتے ہیں علماء نے سب دین کا برا کر دیا انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے دین کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے دیکھو دین کے اندر پچاس مسائل بتا دیے ایک ایک بات کہتا ہے دوسرا, دوسرا دوسری بات کرتا ہے ہر آنے والا عالم ایک نیا مسئلہ بیان کرتا ہے جو پچھلے سے الگ ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ اور ٹھنڈے ذہن سے اس بارے میں غور کریں کہ یہ جو اختلاف علماء میں ہوتا ہے تحقیق کا اختلاف یہ ناگزیر ہے یہ ہوتا ہی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہو ہی نہیں کی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ دو عالم آمنے سامنے ہو اور ان میں اختلاف کسی مسئلے پر ہو تو دونوں ساتھ میں بیٹھ کر نئے سرے سے تحقیق کر کے کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں لیکن دنیا بھر کے علما سب کے سب ایک ہی بات کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ ان کی اپنی ایک تحقیق ہوتی ہے جتنا عالم ان تک پہنچتا ہے اور اس میں غور فکر کر کے جو معنی اس اعتبار سے فرق ہونا لازمی ہے فرق ہونا لازمی ہے تو ہو کر ہی رہے گا ایسا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم کو کیسے فیصلہ لینا ہے اس میں میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے بارے میں یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ہم نمبر ایک علماء کو نہیں مانتے نمبر دو اماموں کو نہیں مانتے نمبر تین کچھ ظالم قسم کے لوگ کہتے صحابہ کو نہیں مانتے تو ہم علماء کو بھی مانتے ہیں ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں ہم صحابہ کو تو مانتے ہی مانتے ہیں بتائیے اگر ہمارے پاس صحابہ کو نہ ماننا ہوتا تو ہماری حدیثوں میں انی ان ہو رہی رہتا انشاطہ اس طرح سے آتا ہی نہیں تو ہم حدیث پڑھنے سے پہلے تو صحابی کا نام پڑھتے ہیں تو صحابی کو ہم مانتے ہیں صحابہ کو ہم مانتے ہیں اور اسی طرح سے ہم خلفاء کو مانتے ہیں اور چاروں اماموں کو ہم مانتے ہیں امام ابو حنیفہ, امام مالک امام شاپی امام احمد ان چاروں امام کو ہم اہل حق میں سے مانتے ہیں لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے جس کی بھی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو بغیر تعصب کے ان کی بات کو تسلیم کیا جائے یہ نہ کہا جائے امام ابو حنیفہ ہمارے تو ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے اور امام شافی ہمارے نہیں وہ شاپیوں کے ہیں ان کی ہر بات غلط ہوتی ہے ایسا کرنا یہ ظلم ہے یہ جھوٹ ہے یہ دھوکا ہے اپنے آپ کو دھوکا ہے ایسا کرنا تعصب ہے تعصب سے اوپر اٹھ کر ایک آدمی یہ سوچے کہ کبھی ایک عالم کی بات صحیح ہوتی ہے کبھی دوسرے کی بات کیونکہ وہ انسان ہے نوی تو نہیں ہے اس لیے جس عالم کی بات صحیح ہمارے سامنے پہنچے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں چاہے وہ امام شاپئی ہوں چاہے امام مالک ہوں چاہے امام احمد ہوں چاہے امام ہوں چاہے وہ سفیان ہوں چاہے وہ عبداللہ ابن مبارک ہو چاہے وہ نئی ابن سعد ہو آپ لوگوں کو تعجب ہو گئی یہ نام کا کافیاب ہے یہ بھی امام ہے چاہے وہ اسحاق ابن راہ ہوئے ہو چاہے وہ سفیا ابن ہوئی نام چاہے وہ اور کوئی بھی عالم ہو بڑے بڑے علما گزرے ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں جس کے پاس دلیل قبی ہو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے یہ انصاف والا منہج ہے یہ انصاف والا مسلک ہے یہی اہل الحدیث کا مسلک ہے کہ جس کی بات صحیح اس کی بات قبول کریں گے جس کی بات خطا ہو اس کا احترام باقی رکھیں گے اس کی بات قبول نہیں کریں گے اسی لیے آپ دیکھیں علماء کی قدر کرنے کی تاکید خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مسط احمد اور حاکم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سمی امسی ملم یوجی اللہ کبی رانا ورحم صغی رانا ورف لنحقہ وہ میری امت میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کریں ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے ہمارے عالم کی قدر نہ کریں تو علماء کی قدر کرنا اور امت پر ان کا حق ماننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کی علامت سے کہ بڑوں کی تعظیم چھوٹوں پر رحم اور علماء کی قدر کرنا ان کا حق جاننا یہ ضروری ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عالم جب کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے الگ الگ الگ دلیلوں کو ملا کے پھر کسی نئے مسئلے کے بارے میں حکم نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے یا تو اس کا مسئلہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا یا پھر اس کا فیصلہ خطا کر جائے گا دونوں ممکن ہے کئی مسائل ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے لیکن بعد کے دور میں وہ مسائل پیدا ہوئے مثال کے طور پر ہائی جہاز میں نماز پڑھے کہ نہ پڑھیں اور پڑھیں تو پھر رخ کہاں کریں یا اسی طرح سے کوئی آدمی براؤن شوگر کے بارے میں کیا کہیں اس زمانے میں تو شراب پینے والی تھی تو یہ کیا ہے گرد وغیرہ جو گانجا وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں یہ نشہ ہے نہیں ہے کیا ہے حلال ہے حرام ہے کیا ہے سگریٹ ہے تمباکو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے یا اسی طرح سے بینک میں پیسہ رکھے نہ رکھے اس کا مسئلہ کیا ہے ایسے کئی مسائل ہیں جو بعد کے دور میں پیدا ہوئے علماء نے قرآن و سنت میں غور کیا اور ان کے مطابق جو بھی فیصلہ دینا تھا ویسا فیصلہ دیا جتنے دلائل ان تک پہنچے ان میں غور فکر کر کے انہوں نے اس کا فیصلہ دیا لازمی بات ہے کہ انسان ہے اس سے کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے اس کے فیصلے میں ایک جج کے فیصلے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے جو دلیلیں اس کے سامنے آئی جو گواہ اس کے سامنے آئے اس کی روشنی میں اس نے فیصلہ دیا اس سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مجتہد کے لیے غلطی ہونے پر بھی اجر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا حکمل ہاکم پچتا پلاؤ اجران وہ ادا حکما پچتا پلاؤ اجر امام البار حسین دونوں نے اس حریض کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب حاکم فاضی جج مجت عالم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اس فیصلے کے لیے اور اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے تو اس کو دو ازر ملیں گے اگر اجتہاد صحیح نکل آئے تو دو ازر ملیں گے اور اگر وہ فیصلہ کرے اور فیصلے کے لیے اجتہاد کرے کوشش کرے دلائے جمع کر کے غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنے کے لیے اور پھر اس کا فیصلہ خطا ہو جائے اس سے غلطی ہو جائے صحیح مسئلے تک وہ نہ پہنچ پائے غلط جواب دے دے غلط فتوا دے دے اس سے غلطی ہو جائے دل نہیں چاہتا تھا غلط فتوا دینے کا لیکن غلطی ہو گئی علم کی کمی کی وجہ سے غور و فکر میں خطا کی وجہ سے تو اگر اس کی خطا بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملے گا تو صحیح نتیجہ صحیح فیصلہ دو اجر اور خطا ایک اجاز. تو اس سے معلوم ہوا کہ مجتہد کو بڑے عالم کو جو قرآن و سنت میں غور کر کے جواب دیتا ہے ایسے عالم کو غلطی ہونے پر بھی ثواب ملتا ہے جس کو ثواب مل رہا ہو اس کو برا بھلا کہنا لان کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں اور عقل مند آدمی کا طریقہ نہیں عجیب بات ہے کہ نبی تو ایسے آدمی کے لیے ادر بتا رہے ہوں غلطی ہو کے بھی ایک عدر ہے اور ہم اپنی جہالت میں عالم کے بارے میں غلط باتیں کہیں تو یہ ہماری آخرت کا خراب کرنا ہوگا اسی لیے جو مشتدین گزرے ہیں جو علماء گزرے ہیں اگر ان سے کسی مسئلے میں خطا بھی ہو جائے تو ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنی آخرت کو اور دنیا کو خراب کرنا ہے اس لیے بہت احتیاط مسلمان کو کرنا چاہیے کہ مشتدین چاروں امام اور اسی طرح سے دوسرے اہل علم انہوں نے جو اشتہار کیا چاہے ان کا اجتہاد و خطا ہو جائے ان کو برا بھلا نہ کہے ان کی شان میں گستاخی نہ کرے یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے اب اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے یہ منحج اہل حدیث کا نہیں ہے آپ تمام علماء کو دیکھیں اہل علم ہمیشہ سے علما کی اور علماء کی شان میں بڑی بات کہتے آئے ہیں لیکن بعض اوقات ایک آدمی کم علم کے ساتھ میں جب مطالعہ کرتا ہے اور ادھورے مطالعے کے ساتھ میں بات کرنے لگتا ہے تو بعض اوقات غصے میں آ کے جو مقلدین حضرات ہیں ان کا غصہ اماموں پہ نکالنے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے مقلدین حضرات بعض اوقات بدسلوکی کرتے ہیں تو ان سے ناراضگی وہ نکالتا ہے کس پر امام صاحب کیوں اس لیے کہ ان کے فتوے کی وجہ سے تو ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلطی امام کی نہیں ہے یہ غلطی ان لوگوں کی ہے جو دلائل کے آ جانے کے باوجود دلائل کے آ جانے کے باوجود بات کو نہ مانے حق کو نہ مانے دلیل کو تسلیم نہ کریں اس میں امام کا قصول نہیں کل ہی آپ دیکھ چکے ہیں تمام اماموں نے کہا کہ ہماری بات و سنت کے مقابلے میں چھوڑ دو اسی لیے یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اماموں کو اور مشتحدین کو اگرچہ خطا پر بھی ایک ادر ملتا ہے لیکن بعض لوگ اس سے بھی کہنا شروع کرتے ہیں دیکھو بھائی امام کا مسئلہ آپ کہتے ہو کہ یہ مسئلہ غلط ہے ٹھیک ہے غلطی پر ایک سواب تو ہے نا ٹھیک ہے ہم کو ایک ہی سوال ملے گا تم کو دو ملیں گے تو آپ بتائیے یہاں پر حدیث میں یہ نہیں کہا گیا مشتہد کی بات خطا ثابت ہونے کے بعد بھی اس سے چمٹے رہنے والے کو بھی ایک ادر ملے گا ایسا ہے نہیں بلکہ مشتہد کو خطا پر ادر ملے گا لیکن اگر جان بوجھ کے خطا پر جمع ہوا ہے تو اجر نہیں ملے گا گناہ کیوں کہ جان بوجھ کر خطا کرنا یہ دین داری نہیں ہے کیوں عمر رضی اللہ عنہ کا قول آپ اپنے سامنے رکھے عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے اور رسول سنت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت قرار دے لا خطا اور رائی سنت تم رائے کی خطا کو اشتہاد کی خطا کو رائے کی خطا کو تم امت کے لیے سنت قرار مت دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما ہیں کسی امام نے کسی عالم نے کسی مشتاد نے اگر کسی اشتہار میں خطا کی ہو تو اس کی خطا کو امت کے لیے رواج مت بناؤ امت کے لیے اس کو سنت قرار مت دو اس خطا کو چھوڑ دینا ہی کیا ہے صحیح طریقہ ہے تو اگر کسی طالب علم یا کسی بھی آدمی کے سامنے بات آ جائے کہ فلاں عالم صاحب ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ خطا ہے ان سے غلطی ہو گئی تو اب اس کے لیے جائز نہیں رہتا ہے کہ اس خطا کو اپنے لیے دین کا ماخذ بنائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس غلط اشتہاد کو چھوڑتے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں ائمہ میں اگر اختلاف ہوا ہے اور ایک عالم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے کی اسباب کیا ہے بنیادی طور پر آپ اس کو یاد رکھیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں چار وجوہات بنیادی ہیں ان کو یاد رکھیں نمبر ایک دلیل کا پہنچنا یا نہ پہنچنا خصوصاً حدیثوں کا حدیث یا تو کسی تک پہنچی اور کسی تک نہیں پہنچی جس تک حدیث نہیں پہنچی اس کا اشتہار کچھ اور ہو گیا اور جس تک حدیث پہنچی اس کا اشتہار کچھ اور ہو گیا تو دونوں کے فیصلوں میں یقینی طور پر فرق آ گیا حدیث کے پہنچنے نہ پہنچنے سے سب تک سب حدیثیں پہنچی ایسا نہیں ہوا کسی تک حدیث پہنچی کسی تک نہیں پہنچی حدیث کے پہنچنے اور نہ پہنچنے سے اختراف کا ہونا سبب یہ نمبر دو حدیث پہنچی لیکن حدیث کے قبول اور عدم قبول میں اختلاف ہوا کسی کو اس حدیث کے صحیح ہونے پر اطمینان ہوا معتبر ہونے پر اطمینان ہوا اور کسی عالم کو اطمینان نہیں ہوا اس لیے حدیث کو قبول نہیں کیا پہنچنے کے باوجود تو ظاہر بات ہے جس نے قبول کر لیا اس کا فتوا الگ ہو گیا اور جس نے قبول نہیں کیا اس حدیث کو اس کا فتوا الگ ہو گیا نمبر تین حدیث پہنچی دونوں تک پہنچی لیکن ایک عالم نے اس کا مطلب کچھ لیا اور دوسرے عالم نے اس کا کچھ اور مطلب لیا تو اس اعتبار سے حدیث قبول کرنے کے بعد بھی اس حدیث سے معنی اخذ کرنے کے اعتبار سے اس سے میننگ لینے ارخ اس کا مطلب لینے میں بھی فرق ہو گیا سمجھ کے فرق کی وجہ سے جواب اور بدوے کا بھی فرق ہو گیا اس سے اختلاف ہو گیا اور چوتھا سبب ہے کہ بنیادی طور پر کچھ اصول ان کے تھے کچھ اصول ان کے تھے اصولوں کی اختلاف کی وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہو گیا کیا حدیث قبول کرنا کون سی حدیث قبول کریں وہ کریں نہ کریں یا مدینے والوں کا عمل دلیل ہے یا نہیں ہے مدینہ کا رواج خجت ہے یا نہیں ہے کچھ کے نزدیک ہوئی کچھ کے نزدیک نہیں ہوئی اس طرح سے کچھ بنیادی اصولوں میں اختلاف کی وجہ سے بھی امت میں علماء میں خصوصاً اختلاف ہوا تو یہ چار سبب آپ یاد رکھیں حدیث پہنچی نہیں پہنچی اختلاف ہوا حدیث قبول کی رد کی اختلاف ہوا حدیث پہنچی لیکن سمجھ میں فرق ہو گیا اختلاف ہوا اور قبول اور رد کے اعتبار سے یا کچھ اور چیزوں کے اعتبار سے اصولوں میں اختلاف ہوا امت میں علماء کا اختلاف ہوا تو یہ چار بنیادی سبب ہیں جن پر آج ہم دلائل کی روشنی میں غور کریں گے اور اماموں سے اوپر اٹھ کر ہم دیکھیں گے کہ خود صحابہ میں ان چیزوں میں اختلاف ہوا صحابہ میں ان اسباب سے اختلاف ہوا تو بات والوں میں لازمی طور پہ اختلاف ہونا ضروری ہے ہوتا ہی ہے لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب اختلاف سامنے آ جائے ہمارے اور آپ کے اور دوسروں کے تو ان کو چاہیے کہ وہ دلائل کو دیکھیں اور ان کی بات بھی سنیں ان کی بات بھی سنیں اور جس کی بات دلیل سے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے اس کو تسلیم کریں یہی طریقہ اہل الحیث کا ہے یہی طریقہ اصحاب الاثر و اسحاب الحدیث کا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب تفصیلی طور پر کیا کیا ہیں نمبر ایک پہلا سبب کیا تھا حدیث کے پہنچنے اور نہ پہنچنے سے اختلاف اس کی ایک مثال دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے امام تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ تک حدیث پہنچ رہی ہے چودہ سو سال کے بعد اور وہ چودہ سو سال پرانے ان تک حدیث نہیں پہنچی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تاوئی تھے تاوئی کو حدیث نہیں پہنچی اور آپ چودہ سو سال بعد پیدا ہو شر کے دور میں اور آپ تک حدیث پہنچی ایسا ہو سکتا ہے کیا کیوں نہیں ہو سکتا ہے بڑے بڑے صحابہ جو سائے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ان تک بھی حدیث نہیں پہنچتی تھی کیا مثال ہے آئیے دیکھتے ہیں ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے شام سیریہ کو کہتے ہیں سیریہ کی طرف سفر میں نکلے حتی اذا کان بسرغ لطیہ امراء الاجناب جب وہ سرغ کے علاقے میں پہنچے تو لشکر کے کئی عمرہ امیر ان سے ملے ابو عبیدت ابن جراء واصحابہ صحابی کون ہیں؟ ابو عبیدت ابن جراء اور ان کے ساتھ ہی ملے فاخبروا ان الوباء قد وقع بارض الشام انہوں نے خبر دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ شام کے علاقے میں وباء بیماری پلےگ پھیل چکا ہے قال ابن عباس فقال عمر اضع لي المهاجرين الاولين عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جاؤ مہاجرین اولین کو بلا لاؤ مہاجرین کو بلاؤ میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں ان کو بلا لاؤ فداهم ان کو بلایا تو حضرت محمد رضی اللہ تعالی سے مشورہ کیا کہ کیا کریں جائیں شام میں یا نہ جائیں واپس लौट जाएं पाक बकवात برہم ان حضرت محمد نے ان کو بتایا کہ شام کے علاقے میں وباء پھیلی ہوئی ہے فتقفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا ان ترجع اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ کیا کریں مشورے میں اختلاف ہو گیا بعض نے کہا کہ اهم المؤمنین آپ ایک اتنے بڑے کام کے لیے نکلے ہیں دینی کام کے لیے نکلے ہیں اور شام میں جانا چاہتے ہیں تو ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو واپس جانا چاہیے اس کام کو مکمل کر کے ہی آپ کو جانا چاہیے آپ واپس لوٹ جائیں ہماری یہ رائے نہیں ہے وکال ادا کا بقیہ سی وا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں عمر آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کچے صحابہ ہیں بڑے قیمتی لوگ ہیں وَلَا نَرَا أَنُ... أَن تُقْدِمَهُمْ عَلَى <الْوَبَا> اور ہم تو نہیں سمجھتے کے وبا کے منہ میں کود جائیں ہم کو جاؤ مہاجرین ہو گئے اب انصار کو بلا کے لاؤ اکمر نے انصار کو بلایا اور ان سے بھی مشورہ کیا فصل مہاجرین <كَفْتِلَابِهِم> ان کا بھی معاملہ مہاجرین ہی کی طرح تھا اور ان میں بھی ویسا ہی ہاں اور نہ اخترا ہوا جیسے مہاجرین میں ہوا <عَنِّي> حضمن نے کہا تم بھی جاؤ تم بھی لوٹ جاؤ سما پال ادر من کا نہا ہونا خطش حضمن نے کہا جاؤ کہ تم قریش میں سے ان لوگوں کو بلا لاؤ میمجرت گئے اور ان لوگوں کو بلا کے لائے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے جو قریش میں سے تھے بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے وقت ان کو بلا کے لائے لیکن ان کا جب مشورہ ہوا تو ان میں سے دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہیں ہوا یعنی سب کی رائے ایک ہی ہوئی وہ کیا تھی نرا ان ترجع بالناس ولا على سب کے سب نے ایک رائے متفقہ طور پر کہا کہ اے امن آپ کے بارے میں ہم یہی رائے دیتے ہیں کہ آپ سب صحابہ کو لے کر واپس لوٹ جائیں اس وبا کے منہ میں آپ نہ کودیں آپ اس وبا میں نہ جائیں آگے نہیں جائیں پیچھے واپس لوٹ جائیں پنادا امر فنس انسبی ادمر نے اعلان کیا کہ صبح سویرے ہم واپس لوٹنے والے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ صبح اسی حال میں کرنا قار ابو ابن افرار من قدر اللہ حد ابو عبیدہ ابن الجرا موجود تھے انہوں نے ہر تمہر سے کہا آپ واپس لوٹ رہے ہو پلیگ کی وجہ سے تو کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جاتے ہو آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہو تو قال عمر لو غيرك قالها يا ابو عبیدہ تم نے کہا اے ابو عبیدہ کاش کے تمہارے سوا کوئی اور یہ بات کہتا اتنا کا سمجھدارات یہی بات کرتا ہے کاش کے تمہاری بجائے کوئی اور आदमी یہ بات کہتا نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ہاں ہم فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ یعنی اللہ کی تقدیر سے کہیں اور فرار ہے نہیں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں کیوں وابی کہ ایک بات یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس کچھ اونٹ ہوتے اور تم کسی وادی میں اس کو چرانے کے لیے لے جاتے جس کے دونوں طرفین ہیں دونوں کنارے ہیں ایک دا خصب و ایک حصہ اس کا ایسا ہے جس میں بہت ہریالی ہے اور ایک حصہ ایسا ہے ایک کنارا ایسا ہے کہ جو سوکھا ہے اگر تم اس میں چرانے کے لیے اپنے اونٹ لے جاؤ علیہ سا اللہ وہ ان رائس الجدا رائ اللہ یعنی اگر تم کسی وادی میں جاؤ ایک حصہ سر ہو ایک سوکھا ہو اگر تم سر سبز حصے میں جاتے ہو چرانے کے لئے تو کیا ہے تقدیر کے مطابق نہیں ہوا یا پھر اگر تم اس حصے میں جاتے ہو جو سوکھا ہے تو کیا یہ تقدیر کے خلاف ہوا تم دونوں میں سے کہیں بھی جاؤ کیا تقدیر سے بھاگنا ہوتا ہے دو چوائس میں سے ایک چننا کیا تقدیر سے فرار ہوتا ہے کمتر کو چھوڑ کے بہتر کو چننا غلط کو چھوڑ کے صحیح کو چننا یا اسی طرح سے نقصان والے کو چھوڑ کے فائدے والا چننا کیا تقدیر سے بھاگنا ہوتا ہے تمہن نے بہت ہی عمدہ جواب دیا اور کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تبدیل ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں تقبیر سے فرار اختیار نہیں کر رہے اتنے میں عبد الرحمن اب نیاؤ دوسرے صحابی ہیں وہ لوٹ آئے وہ حاجت ہی عبد الرحمن اب نیاؤ کسی کام سے گئے ہوئے تھے وہ لوٹ آئے کہا کہ میرے پاس اس بارے میں کچھ نالج ہے میرے پاس اس سلسلے میں علم کی ایک بات موجود ہے رسول اللہ کہ میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی علاقے میں جاؤ اور وہاں جانے سے پہلے تم سن لو کہ اس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے پلیگ پھیلا ہوا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور اگر اس علاقے میں تم ہو تو وہاں پر وبا پھیلنے کی وجہ سے وہاں سے تم فرار کے طور پر بھاگ کھڑے مت ہو حکمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی تو حکمر نے حمد اللہ کا الحمدللہ الحمد یعنی الحمد ہمارا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی نکلا ہم واپس ہی جا رہے تھے تو اللہ کی حمد کی اور واپس لوٹے کیا سوال یہ ہے اس کو امام الباری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے ایک بات آپ سوچئے پہلے مہاجرین کو جمع کیا گیا کیا کریں انہوں نے مشورہ کیا ان کے پاس یہ حدیث موجود نہیں مہاجرین کے پاس حدیث نہیں ان کو اٹھایا انصار کو بلایا ان سے مشورہ کیا ان میں بھی اختلاف ہوا حدیث نہیں قریش کو بلایا ان سے پوچھا ان کے پاس بھی حدیث نہیں حضرت عمر کے پاس بھی حدیث نہیں ابو عبید کے پاس بھی حدیث نہیں حدیث ہے تو صرف ایک صحابی عبد الرحمان عوف کے پاس اب بتائیے یہ وہ لوگ تھے مہاجرین انصار قریش فتح مکہ کے وقت کے اسے ایمان لانے والے تو مروبی اللہ تعالیٰ ابو ابن سب کے پاس حدیث نہیں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اماموں تک سب حدیثیں پہنچ گئی ایسا ہو سکتا ہے اتنے قریب رہنے والے آئے آدمی کہ اتنے قریب تھے نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے دور سے قریب تھے بلا شبہ قریب تھے سراخوں پر سارے امام لیکن صحابہ تو ان سے بھی زیادہ قریب تھے تو جب ایک بات صحابہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو بعد والوں تک نہ پہنچے کیا عجیب بات ہے اور اتنے سارے ایک دو ہو تو کوئی گنے اتنے سارے پورا لشکر کا لشکر ہے کسی کو بھی حدیث معلوم نہیں ایک صحابی کو حدیث معلوم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حسمر ادی اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مشورے کی بنیاد پر کیا تھا لیکن بعد میں اس کے سلسلے میں حدیث بھی مل گئی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مشورے کی بنیاد پر کچھ اور طے ہو جائے یا کسی کی کچھ اور رائے ہو کیونکہ بعض صحابہ کی رائے کیا تھی اختلاف کیوں ہوا بعض نے کہا دیکھیے ایک بڑے کام کے لیے آپ جا رہے ہیں واپس جانا نہیں ہے کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں اتنا خطرے کے منہ میں کودنا نہیں ہے ہم واپس جائیں گے اختلاف ہوا کیوں, نہیں؟ کیوں ہوا اختلاف اس لیے کہ ان کے پاس حدیث اس سلسلے میں نہیں تھی لیکن جب حدیث پہنچ گئی تو سب کی رائے ایک ہو گئی فیصلہ حضرت عمر کا بھی ایک ہی ہو گیا تو ان کے اختلاف کا سبب کیا تھا ان تک حدیث نہیں پہنچی بعض اوقات ایسا ہوا کہ فتویٰ دینے کے بعد حدیث پہنچی انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی عالم تک حدیث نہیں پہنچی کسی عالم تک حدیث نہیں پہنچی اور وہ اپنے فتوے پر آخر تک قائم رہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں پہلے علم کے درمیان مسائل میں اختلاف ہوا تو یہ پہلا سبب ہے کہ علماء تک عالم تک فیصلہ کرنے کے لیے حدیث پہنچے یا نہ پہنچے اس وجہ سے فتوی میں جواب میں اختلاف ہوا نمبر دو بعض اوقات حدیث پہنچی لیکن حدیث ادھوری پہنچی اس لیے کہ حدیث کا سن کر نقل کرنے والا بعض اوقات لفظ بلفظ اس کو نقل کرتا ہے اور بعض اوقات آدمی بات ادھوری بیان کرتا ہے کوئی حصہ چھوڑ دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو پوچھا جائے کہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں تو کہے کہ بس کھڑے ہونا ہے قبلہ رخ ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کہ کے ہاتھ باندھ لے رکو ہے سجدہ ہے ابیات ہے سلام ہے ختم نماز اب اس نے اس طرح سے نماز بیان کی اختصار تاکہ ایک مختصر ڈھانچہ نماز کا پیش لیکن اس نے اس میں اطیات میں کیا پڑے چھوڑ دیا سبحان اور ابیر چھوڑ دیا اس نے نماز کی قیرت چھوڑ دی تو بعض اوقات بتانے والا ایک حصہ ہدف کر دیتا ہے اس طور پر کہ وہ سمجھتا ہے کہ مین مین باتیں ہم بیان کریں گے اسی لیے آپ کسی بھی عالم کے بارے میں خطبے کے بارے میں آپ باہر جمعہ سے نکلنے والوں سے پوچھیں کیا خطبے میں کہا گیا ہر آدمی کوئی آدمی بڑی, بڑی بات بیان کرے گا کوئی شارٹ میں بیان کرے گا کوئی ایک بات چھوڑ دے گا کوئی دوسری بات چھوڑ دے گا پورا کا پورا خطبہ بے بیان کرے گا کوئی بہت ہی مشکل سے کوئی ہوگا جو کمپیوٹر کی طرف بیٹھا ہوا ہوگا خطبے میں جس نے شروع سے آخر تک پورا یاد رکھا ہوگا ایسا بہت کم ہوتا ہے اکثر افراد جتنا یاد رکھتے ہیں اتنا بیان کرتے ہیں کبھی کچھ حصہ ان سے چھوٹ بھی جاتا ہے ایسا ہی حدیثوں کے سلسلے میں ہوا ہے کہ بعض اوقات حدیث بیان کرنے والوں نے ایک حصہ بیان کیا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا رہ گیا کبھی بھولنے کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے دوسرا آدمی اس نے حدیث کا پورا پورا متن بیان کیا تو اب اس سے مسئلہ نکالنے نکالنے کے وقت میں جس تک پوری حدیث پہنچی تھی اس کا فیصلہ الگ ہو گیا جس تک ادھوری حدیث پہنچی تھی اس کا فیصلہ الگ ہو گیا کیا مثال ہے دوسری مثال آئیے اصل میں یہ موضوع بہت بڑا ہے بہت کم وقت میں ہم اس کو کی کوشش کر رہے ہیں عبدال کی حدیث سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تین پتھر لے آؤں تین ڈھیلے لے آؤں تو حجرائن تو مجھ کو دو پتھر تو مل گئے پلن ہو میں نے تیسرا تراش کیا لیکن مجھ کو نہیں ملا فاحق تو روسطن فتح تو تو میں نے گوبر کا ٹکڑا لیا اور وہ لے کر میں لوٹا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فعص الحجرائن وہ الفا تو میں نے دو گوبر کے ٹکڑے لے لیے جو گدھے کی لید ہوتی بعض روایت میں مسلم احمد وغیرہ کی روست و حمار کا لفظ بھی آیا ہے ابن ماجہ کی بھی جانتے کی کو یاد ہے رو ست کا لفظ آیا ہے تو میں نے گوبر کا ٹکڑا لید کا ٹکڑا لیا دو اور اسی کے ساتھ ایک ٹکڑا لیا اور دو پتھر لیا اور آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فراق الحجر آپ نے وہ دو پتھر لیے اور وہ گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا رکس اور آپ نے کہا یہ رکس ہے علماء نے کہا رِكْس کے کے معنی نجس ہیں یہ نجس ہے یہ ناپاک ہے یعنی گوبر کیا ہے ناپاک ہے جو گدھے کا گوبر ہے یہ ناپاک ہے اس کو امام الباری نے روایت کیا اس حدیث میں اتنا ہی ملا کہ دو پتھر لیے گئے اور جو گوبر کا ٹکڑا تھا وہ پھینک دیا گیا اب اس سے امام تخاوی جو شرح نانی الاذار یا شرح مشکل الآذار لکھی ہے اور اس طرح سے اور بھی کتابیں ان کی ہیں تفسیر وغیرہ بھی ہیں ان کی انہوں نے جو ہنبی مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تین سے کم پتھروں سے بھی استنجا جائز ہے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے دو پتھر لے لی گوبر پھینک دیا بس دو پتھر کافی ہو گئے اب ان کا فتوا اس حدیث کی وجہ سے کیا ہوا کہ دو پتھر لینا کافی ہے تین لینا ضروری نہیں اس لیے کہ بعد روایتوں میں تین کا حکم آیا ہے تین سے کم میں نہیں کرنا ہے صفائی نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا یہاں دو لے رہے ہیں ختم لیکن ان تک وہ روایت نہیں پہنچی جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ایماندار پتنی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے روایت ہے پوری روایت آپ دیکھیں اس کا ایک ٹکڑا ان کے پاس نہیں پہنچا ابن مسعود رضی اللہ علیہ حاجت کے لیے گئے آپ نے ابن مسود کو حکم دیا کہ تین پتھر لائے صفائی کے لیے تو وہ دو پتھر اور لیب کا گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے کر رو ستا ولا انہاروں آپ نے دو پتھر لیے گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور کہا کہ یہ نجاست ہے یہ گندا ہے ناپاک ہے جاؤ ایک پتھر کا ٹکڑا لیا اب اس سے کیا ثابت ہوا زیادہ اہمیت کے ساتھ کہ ابھی نہیں جاؤ ایک پتھر لے گیا اب یہ ٹکڑا پچھلی روایت میں ہے بخاری کی روایت میں ٹکڑا نہیں ہے لیکن مسرد احمد کی روایت میں ٹکڑا ہے اب ہم یہ لیں یا وہ لیں ہم دونوں لیں کیوں آتا کم رسول فہدو ہوا کمان ہو فنتو جو کچھ رسول تم کو دے لے لو یہ بھی رسول کا ہے یہ بھی رسول کا ہے دونوں ہم لے کے پھر مطلب لیں گے ادھورا ٹکڑا لیں گے نہیں ہم مکمل حدیث کو لیں گے یہاں زیادہ تاکیب سے ثابت ہوا کہ نہیں دو کافی نہیں ہے اگر دو کافی ہوتے تو آپ کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آئندہ تین یاد سے لانا یا کچھ اور کہتے لیکن آپ نے کیا کہا نہیں آپ نے گوبر پھینک کے کہا کہ اس سے نہیں جاؤ تم اور ایک پتھر لے کے آؤ یعنی تین پتھر ضروری ہے اسی لیے امام ابن حجر کہتے ہیں پتل الباری میں کہ اسی مسئلے سے اس حدیث سے مسئلہ ادس کیا امام امتحی رحم اللہ نے کہ دو پتھر کافی ہیں لیکن ان تک شاید یہ حدیث نہیں پہنچی ان سے یہ حدیث مفتی رہ گئی جو مسد احمد میں ریوایت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوبر کا ٹکڑا پھینک کے اور پتھر پھر سے منگایا اس سے مزید مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تین پتھر ضروری ہی ہیں سمجھ میں آئی بات تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں جتنی حدیث پہنچی اتنا مسئلہ انہوں نے اصذ کیا اگر یہ حدیث ان تک پہنچتی تو یہ مسئلہ لیتے جن تک یہ حدیث پہنچی انہوں نے مزید تاکید کے ساتھ کہا کہ نہیں دو پتھر کافی نہیں تین ہی لینا پڑے گا تو حدیث کی متن میں زیادتی کم یا زیادہ حدیث کا ٹکڑا کوئی ٹکڑا کسی چیز چھوٹ گیا تو اس نے اتنا مطلب لیا اور اس کی حساب سے پتوا دیا کسی تک پوری حدیث پہنچی اس نے اس پوری حدیث کے مطابق فیصلہ دیا علماء میں اس وجہ سے بھی اختلاف ہوا تیسری وجہ نہ پہنچنا علم کا اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آپ جانتے ہیں اسلام کی تاریخ میں قرآن کی جو آیات آتی تھی اور جو احکام اللہ کی طرف سے آتے تھے اس میں نسخ بھی ہوتا تھا نسخ کس کو کہتے ہیں کہ شروع میں ایک حکم تھا بعد میں اللہ کی طرف سے اس حکم کو بدل دیا گیا مثلا شروع میں مسلمان نماز پڑھتے تھے مسجد افسر کی طرف لیکن با... اس طرف رک کر کے لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آیا فولی وجہ کشپ المسجد الحرام تو تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر پہلے حکم وہاں تھا بعد میں حکم یہاں ہو گیا پہلا حکم بدل گیا نیا حکم گیا ایسے کئی احکام تھے جو نماز اور دوسرے مسائل میں پہلے بات کیا کرتے تھے نماز میں, باز میں باز کرنا منع ہو گیا تو کئی اسلامی احکام میں آئیں یہ مسلحت تھی اللہ تعالیٰ کی بندوں کی طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ احکام میں تبدیلی کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے احکام میں تبدیلیاں کی ان میں سے بعض اوقات پہلی پہلا حکم کسی کے پاس تھا اور دوسرا حکم دوسرے دوسرا حکم جو نیا حکم تھا وہ تک نہیں پہنچ پایا تو اس کا پتوا ہمیشہ پہلی حدیث پر ہی تھا لیکن دوسرے کے پاس دوسری بھی حدیث پہنچی جو بعد والی تھی تو اس نے نیا حکم اختیار کیا اور پچھڑے کو چھوڑ دیا صحابہ کا علاقوں میں منتشر ہونا اور اسی طرح سے علماء تک حدیثوں کا پہنچنا ہے نہ پہنچنا اس وجہ سے بھی اختلاف ہوا کہ ایک پہلا حکم ان کے پاس تھا دوسرا حکم ان کے پاس نہیں تھا اس لیے یہ فتوا الگ دیتا تھا وہ الگ فتوا دیتا تھا کبھی معلوم پڑ گیا کہ اچھا نیا حکم بھی آیا ہے تو اس نے پچھلا حکم چھوڑ دیا لیکن کبھی نہیں بھی پہنچا آج کی طرح ان کے پاس موبائل فون تو نہیں تھے یہ فوراً معلوم کر لیا یہاں سے حرم میں فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ چاند دکھا کے نہیں دکھا تو آج جو ہے یہاں پر آدمی فون کر کے پوچھ سکتا ہے زمانے میں ایک ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے کئی کئی دن بعض اوقات کئی کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا تو ان کا منتشر ہونا یہ بہت بڑا سبب رہا ہے علمام اختلاف کا خصوصا صاحبہ خود منتشر ہو گئے علاقوں میں پھیل گئے اس کی ایک مثال دیکھیے القمہ اور اسود یہ تابعین ہیں کہتے ہیں السلہ عبد اللَّهِ. اللہ یہ عبداللہ عباس اللہ عام کے پاس گئے خلط انہوں نے کہا کیا تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی کالا بینا ہی انہوں نے ایک الکما اور اسود میں سے ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا اور ایک کو بائیں طرف کھڑا کیا رائٹ اور لیفٹ میں تم رکا رینا کہتے ہیں کہ ہم نے جب نماز پڑھی ان کے ساتھ میں جماعت سے وہ بیچ میں کھڑے ہوئے امام بن کر دائیں اور بائیں ہم کھڑے ہو گئے مقتدی بن کر تو جب ہم رکو میں چلے گئے تو ہم اپنے ہاتھ ہم نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہم نے رکو میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے فبارہ باہلا فبار بیا تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پر مارا نماز ہی کسی نے عبداللہ اللہ مسعود تھے سمت ابئی نے بیندئی پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جمع کیا رکو میں اور اپنے گھٹنوں کے بیچ میں رانوں کے بیچ میں رکھا اس کو تقبی کہتے ہی شروع میں تھاڑ کے گٹنوں کی بجائے کہاں رانوں میں اس طرح سے رکھتے تھے شروعات میں تم میں کب بکا بھائی نے جہرہ بہ نکی دئی انہوں نے دونوں ہاتھوں کو ایک سے ایک رکھا اور دونوں کو رانوں کے بیچ میں ڈال دیا پرما صح جب نماز مکمل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ <وسلم> جب نماز ہوئی تو کہا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جیسے میں نے کیا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے نماز میں تطبیق کیا کرتے تھے گڈنوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ کہاں رکھتے تھے رانوں کی بیچ لیکن یہ بات منسوخ ہو چکی تھی جو رواج میں نے ذکر کی امام مسلم کی رواج آئیے دیکھتے ہیں دوسرے صحابی کا کیا کہنا ہے مساب نثی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں سلیتو میں نے اپنے والد کے پاس نماز پڑھی فکبک تو میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح سے ملایا جوڑا ثم وبا تمہ بین فقی اور پھر میں نے دونوں ہاتھ اپنی رانوں میں ڈال دیے رکو کے حالت میں فنہ نی تو میرے والد صاحب نے مجھ کو اس سے منع کیا نہ پہلو فن کہ ہم پہلے کرتے تھے لیکن ہم کو اس سے منع کر دیا گیا وہ ہاتھوں کو کہاں رکھیں گھٹنوں پہ رکھے اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں عمل ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھ ملا کے رانوں کے بیچ میں رکھا کرتے تھے لیکن ہم کو منع کیا گیا صحابہ کو کون منع کرتے تھے اللہ کے رسول صاحب سے تو صحابی نے کہا کہ ہم کو منع کیا گیا اس بات سے کہ ہم رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں بلکہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھیں گٹنوں پہ رکھیں تو یہ بعد کا حکم گٹنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا نہیں معلوم تھا تو پہلا حکم تو معلوم تھا پہلے کیا کرتے تھے وہ اسی پر تھے لیکن بعد کا علم تک پہنچا نہیں تو اس طرح سے علما میں ناسک منسوخ میں فرق ہونے کی وجہ سے بھی اختلاف ہوا ہے کسی کو منسوخ شدہ حکم میں نیا حکم جو آیا ہے جس کو ناسخ کہتے ہیں وہ معلوم نہیں تھا یا کسی نے یہ سمجھا کہ وہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے وہ بھی چلتا یہ بھی چلتا ہے تو ان کے نزدیک دونوں عمل تھے لیکن بعض جانتے تھے کہ نہیں پچھلا حکم کینسل ہو گیا ہے اب پچھلے پر عمل نہیں ہو سکتا ہے اب نئے حکم پر عمل کیا جائے گا تو خلاصہ کرام یہ کہ پہلا سبب یہ ہے کہ علم کے پہنچنے نہ پہنچنے سے صحابہ میں بھی اور بعد والوں میں بھی اختلاف ہوا جن میں سے حدیث سرے سے نہیں پہنچی اختلاف ہوا کبھی ایسا ہوا حدیث کا ٹکڑا نہیں پہنچا کسی تک مکمل حدیث پہنچی اختلاف ہوا کبھی ایسا ہوا کہ حدیث میں پچھڑا حکم تو پہنچا بعد والا نہیں پہنچا اختلاف ہو گیا تو علم کے پہنچنے نہ پہنچنے سے اختلاف علماء میں ہوا ہے اور یہ صحابہ ہی سے ہوں. میں صحابہ کی مثالیں دے رہا ہوں نمبر دو دوسری وجہ میں نے بتائی چار میں سے کہ دلیل کے قبول اور عدم قبول میں فرق کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا اطمینان ہوا نہیں ہوا حدیث صحیح نہیں کی وجہ سے قبول و رد کا فرق اس وجہ سے بھی علماء میں خلاف ہوا اور ان کے پتوں میں فرق ہو گیا حدیث کی صحت میں ترب دن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کسی عالم تک حدیث پہنچی لیکن اس کے دل میں اس حدیث کے صحیح یا معتبر ہونے پر اطمینان نہیں ہوا اس وجہ سے اس عالم نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا کسی عالم کو اطمینان ہوا کہ حدیث صحیح ہے معتبر ہے اس کو علم نہیں تھا حدیث ضعیف ہے تو اس نے اس کو صحیح سمجھ کے اس پر عمل کیا لیکن دوسرا عالم اس کے سامنے اس حدیث کا ضعیف ہونا واضح تھا تو اس نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا ظاہر بات ہے جس نے قبول کیا اس کا عمل اس حدیث پر تھا جو کہ ضعیف تھی اور جس نے قبول نہیں کیا اس حدیث کے مطابق اس کا عمل نہیں تھا بلکہ کسی اور حدیث کے مطابق اس کا عمل ہوا تو حدیثوں کی صحت کے اعتبار سے بھی جانچ کے اعتبار سے بھی قبول کرنے نہ کرنے سے بھی علماء میں اختلاف ہوا اس کی مثال اس سے دیکھتے ہیں عبد الرحمان ابن کہتے ہیں اَنَّ رَجُلًا ایک آدمی عمر ابن رضی اللہ کے پاس آیا فقال اجنب چلن اجزمان جنامت لائق ہو گئی اور مجھ کو پانی نہیں ملا فکال اللہ تو سلی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نماز نہیں پڑھنا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے اگر پانی نہیں ملا نماز نہیں پڑھنا ہے فقال فکالیا رضی اللہ عنہ نے کہا اما امیر المنی اے امیر المنی آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں کیا یاد نہیں وہ تی سر ایک مرتبہ آپ اور میں دونوں سفر میں تھے ایک سریہ میں تھے اجنب دونوں کو جنابت ہو گئی دونوں کو بھی غسل کی حاجت پیش آئی پلن نجید ماں ان لیکن ہم کو پانی نہیں ملا پما ان تھا پلن تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی وہ اما انا پتم تو پھر تھوڑا اور جہاں تک کہ میرا نہ ملا ہے میں نے میں مٹی میں لوٹ پوٹ گوا اور میری نماز پڑھ لی آپ نے نماز, پڑ نماز نہیں پڑھی پانی نہیں ملا اس لیے لیکن میں نے کیا کیا, کیا میں مٹی میں ہوتا ہے لوٹتا ہے میں مٹی میں لوٹا لوٹ پوٹ ہو کے مٹی میں نماز میں نے ویسی نماز فقال نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بیان ہوا تو آپ نے فرمایا ان نماز کا انتخابی کل اب تو اتنا ہی کافی تھا کہ زمین پر اپنے دونوں ہاتھ مارتا اور تم مارتن پھر اس میں پھونکتا ما و و پھر اپنے چہرے پر لوٹ چہرے پر اور ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر وہ ہاتھ پھیر لیتا کافی تھا تیریلی اتنا ہی تیریلی کافی تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار بن یاسر نے یہ حدیث بیان کی کس کے سامنے عمر بن خطاب رضی ربی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے فقال عمر یہ حدیث سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ڈر کیا کہتا ہے اللہ سے ڈر اے عمار اللہ سے ڈر کیا کہتا ہے کال انش علم اور حدیث بھی عدمار کہنے کے اگر آپ چاہیں تو پھر حدیث ہی بیان نہیں کروں گا یعنی اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ میری اس حدیث بیان کرنے سے کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو آپ امیر المین ہیں آپ اس سے زیادہ جانکار ہیں تو اگر آپ چاہیں تو میں نہیں بیان کروں گا لم اتا لمپی اگر آپ چاہیں تو میں اس کو بیان نہیں کروں گا بیان کرنا چھوڑ دوں گا اور ایک لفظ میں حضمت ابی اللہ نے فرمایا فقال عمر نولی کا منتھا ہم تیری معاملے میں یہ تیر چیز تیرے ہی حوالے کر دیتے ہیں یعنی ہم تیرا یہ معاملہ تیرے ہی حوالے کرتے ہیں تج پر ذمہ داری ڈالتے ہیں بیان کرنا کر نہیں کرنا ہے مت کر یعنی ہم تجھ کو علم سے بیان کرنے سے روکیں گے نہیں لیکن ہم کو اطمینان نہیں ہوتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں اور تو ایسا بیان کر رہا ہے شاید تیرے سے غلطی ہو رہی ہے مجھ کو تو کوئی یاد ہی نہیں پڑتا وہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل سرے سے بھول گئے ان کو یاد ہی نہیں رہا اور ہمارے نیاسر حبیض بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ترق ہو رہا ہے کہ شاید اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے اسی نے کہا اتق تک اللہ یا مار اے مار اللہ سے ڈر یعنی تو غلط بیان کر رہا ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات کسی عالم کو حدیث سننے کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اطمینان نہیں ہو رہا ہے اس لیے قبول نہیں کر رہا ہے یا لوگ برا کہیں گے اس لیے قبول نہیں کر رہا ہے یہ تو اللہ اور اس کے بیچ میں ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کے بارے میں دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ شاید حدیث عئی ہو اور اس وقت آدمی فوری طور پر قبول نہیں کرتا ہے بعد میں تحقیق کر کے یا تو حدیث کو صحیح مانتا ہے یا تو ذئی مانتا ہے تو کسی حدیث کے بارے میں تحقیق کرتے وقت میں اس حدیث پر اطمینان اگر نہ ہو تو اس طرح سے صحابہ اور بعد والوں میں بھی اختلاف ہوا بعض نے حدیث کو قبول کیا اور بعض نے کسی حدیث کو قبول نہیں کیا جس نے قبول کیا تیموم کا مسئلہ اس کے پاس آ گیا کہ جنابت کی حالت میں بھی تعموم ہے لیکن جس نے قبول نہیں کیا عمر کا فیصلہ کیا ہے لا تصلی نماز نہیں پڑھنا پانی نہیں ملا تو جب ملے گا تو پوری ٹوٹل پڑھنا کہ عمر کا فیصلہ الگ ہمارے نیاصر کا فیصلہ الگ تو اس طرح سے علماء میں حدیث کے قبول اور امت کی وجہ سے بھی حدیث کی اوتھینٹسٹی حدیث کے اہتمام حدیث کی صحت کے اعتبار سے بھی اختلاف ہوا اور ظاہر بات ہے فتح کا بھی اختلاف ہوا آپ یہاں پر سوچیں گے حدیث پہنچ کے بھی نہیں مانے تو کیسے لوگ ہیں تو دیکھیں آج بعض اوقات ہمارے نوجوان کسی عالم صاحب سے جاتے ہیں نفی بھائی ہمارے کوئی عالم ہو ان کے پاس جاتے ہیں دیکھو یہ حدیث ہے اب عالم صاحب کو لگتا ہے ان کو کہاں سے ملی اب تک ہم کو نہیں ملی حبیض اب تحقیق میں وہ تھوڑا ٹائم لینا چاہتا ہے نہیں ہمارے سامنے مانو حدیث لو حدیث مانو اور کان پکڑ کے ان بیٹھ بھی کرو نہیں مانتے کافر کیونکہ ہمارے پاس جیب میں پیسوں سے زیادہ کفر کے پتوے ہوتے ہیں ایک مسلمان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ہم پٹافٹ پت لوگوں کو کافر بناتے ہیں ہمارے پاس کافر بنانے کا پاسپورٹ موجود ہے اس کا پروانہ موجود ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات ایک آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کیا ہر عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ حدیث کے منکر تھے منکر حدیث تھے نہیں لیکن بعض اوقات کسی کے مزاج میں احتیاط غالب ہوتا ہے اس وجہ سے کسی بیان کرنے والے کی کوئی بات اس کو لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہو رہی بیان کرنے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو ایسا عالم ایسا آدمی اگر کوئی بات تسلیم نہیں کرتا ہے اس کو ٹائم دینا چاہیے خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ وہ آدمی اچھا آدمی ہے جب کہ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھکنے والا آدمی ہے ایسے آدمی کو تھوڑی مہلت دینا چاہیے تحقیق کا وقت اس کو دینا چاہیے حضرت عمر کے بارے میں آپ یہاں یہ نہ سوچنے لگے کہ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے اگر کوئی دلی لیتا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اندر آنے کی اجازت مانگیمر کے پاس وہ تھے انہوں نے ہر تمر کو مشغول پایا کسی کام میں بزی تھے تو واپس لوٹ گئے فقال عمر سو تھا عبدال جو بیٹھا تھا اسے ازمن نے کہا کہ یہ عبد اللہ ابن تصویر کی تو آواز تھی نا کیا ہی نہیں کہ آواز تھی ہاں اللہ ان کو بلاو اندر بلاو انہوں نے جا کے دیکھا اس میں تو نہیں ہے کہ بلا کے لاؤ ان کو یہاں پہ ان کو جا کر وہ بلا لائے نے پوچھا یہ جو تو نے کیا آواز لگائی اور چلا گیا ایسا, ما نا ایسا؟ انا نہ ملے واپس لوٹ جاؤ ہم کو اسی کا حکم ملا ہے کہ ہم اجازت مانگے نہ ملے تو واپس لوٹ جائے کالا چینی نہ تمہوں نے کیا کہا اس کی دلیل لاؤ ورنہ میں تمہاری خبر لینے والا جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم کو اس کا حکم ملا ہے دلیل لاؤ اور دلیل نہیں لاؤ تو یاد رکھو آج تمہاری خبر لی جائے گی انصار ابو شری رضی اللہ تعالی ڈرے ڈرے انصار کے پاس گئے ایک مجلس پر ان کا گزر ہوا انہوں نے کہا کہ لا اللہ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کسی کے پاس یہ حدیث ہے اس سلسلے میں تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم میں سے سب سے چھوٹا جا کے یہ بتائے نہیں کہ عمر کو نہیں معلوم یہ تو ہمارے بچوں کو معلوم یہ حدیث ہمارے بچے کو معلوم ہے چھوٹا ہم سے سب سے چھوٹا جا کے یہ پروف بتائے گا ہلتمر کو تاکہ ان کو بھی تم بھی ہو کہ تم کو بھی نہیں معلوم یہ بچے کو معلوم ہے آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے فقام ابو سعیدری ابو سعد خدی حدی اللہ عنہ اٹھے فقال قد کنہ نگما بحادا اور جا کے حرکمر سے کہا کہ ہاں ہم کو یہی حکم ہے کہ تین مرتبہ ہم اجازت چاہیں اور اگر اجازت نہیں ملے تو واپس لوٹ جائیں عمر خف من ففال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشفاف بڑے افسوس کے ساتھ عمر ابی اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے کیسے چھپی رہ گئی مجھ کو بازار میں تجارت کرنے نے غفلت میں ڈالے رکھا یعنی میں بزنس میں لگا رہا کہ وہ کتنی بڑی بات تھی جاننے کی چیز تھی ان کو معلوم ان کو معلوم مجھ کو نہیں معلوم تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے پوشیدہ رہ گئی کیوں اس نے کہ مجھ کو تجارت میں بازار میں روک لیا الہاری نے اسف بازار میں آواز لگانے نے مجھ کو اس حدیث سے غفلت میں ڈال دیا اس کو امام البار اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے جب بات آئی شروع میں اطمینان نہیں ہوا تحقیق کے لیے انہوں نے مزید دلیل چاہی جب ان کو دلیل ملی اطمینان ہوا تو انہوں نے حدیث کو قبول کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ بات کے دور میں ہوتا ہے بات کے دور میں علماء اور اما میں اختراق کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ حدیثیں جب صحابہ سے نکلی صحابہ سے آگے بڑھی تو سن کے اس کو بیان کرنے والے بڑھتے گئے اور پھر علماء تک ایما تک ہری سے جب پہنچی تو کسی تک موتبر ذریعے سے پہنچی اور کسی تک غیر معتبر ذریعے سے پہنچی مثال کے طور پر آپ دیکھیں امام صاحب کچھ خطبہ دیں اعلان کریں اب مسجد میں بیٹھنے والے بیچارے سب کے سب اسی تقوا والے نہیں ہوتے ہیں کوئی ایک دم متقی ہوتا ہے اور کوئی گڑبڑ بھی ہوتا ہے اب وہی نیوز جو مسجد کی جا رہی ہے ایک دم متقی آدمی جا کے کسی تک پہنچاتا ہے اور کوئی آدمی جو گڑبڑ والا ہے وہ بھی لے جا کے پہنچاتا ہے تو کسی تک وہ کہے گا یہ آدمی معتبر نہیں میں نہیں مانتا کسی تک اس ذریعے سے پہنچی جو معتبر نہیں تھا اس لیے اس حبیز کو اس نے تسلیم کیا نہیں لیکن وہی بات صحیح تھی لیکن وہ کسی اور ذریعے سے جو کہ معتبر تھا کسی اور تک پہنچی تو جس تک معتبر ذریعے سے پہنچی اس نے تو وہ قبول کر لی لیکن جس تک غیر معتبر ذریعے سے پہنچی اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اگر وہ بات صحیح تھی اس وجہ سے کیا ہوا بات صحیح ہونے کے باوجود ذریعہ بدل جانے کی وجہ سے سند بدل جانے کی وجہ سے سند میں کئی سندوں کے ہو جانے کی وجہ سے معتبر غیر معتبر کی وجہ سے بعض نے بات قبول کی حدیث قبول کی اور بعض نے اس کو قبول نہیں کیا اس طرح سے بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے ایسی کئی مثال ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک مسئلہ راویوں کے بارے میں حدیث کے بیان کرنے والوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جو اپنے سے اوپر کے شہد سے نہ ملنے کے باوجود اس کی وہ حدیث بیان کرتا ہے جو براہ راست اس نے نہیں سنی ہو اور ان کا سہرا استعمال کرتا ہے ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں جو اکثر ایسا کرتا ہے اب یہ مسئلہ ہے میں اس کو سمجھا دے بیٹھوں گا تو ہمارے باقی پوائنٹ رہ جائیں گے اس کو یاد رکھیں کہ ایسے راوی کو مدلس کہتے مدلس وہ ہوتا ہے جس سے ایک ڈائریکٹ اس نے حدیث نہیں سنی ہے اس کے بھی بارے میں کہتا ہے کہ فلاں سے یہ حدیث ہے جسے آپ بھی کہتے ہیں بعض اوقات آپ کہتے فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے آپ نے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے آپ کے چچا نے دوست نے بھائی نے بتایا کہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا لیکن آپ کسی سے بات بیان کرتے ہیں تو کہتے فلاں صاحب تو ایسا کہہ رہے تھے آپ پوچھا آپ نے سنا را نہیں ہمارے چچا نے بیان کیا تو بعض اوقات سننے والا سمجھتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ سنا ہو تو ایسی ہمیشہ اگر کسی کی آدت ہو کہ انڈائریکٹ کو ڈائریکٹ کے اسٹائل میں بیان کرتا ہو تو ایسے ڈالی کو کیا کہتے ہیں مدلس میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مدلس کے بارے میں اگر وہ معتبر ہے سچا آدمی بھی ایسا کرتا ہے بعض اوقات جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے کہتے ہیں پابیو کہہ رہے تھے حالانکہ آپ نے براہ راست ان سے سنا ہوتا ہے نہیں لیکن آپ کے ذہن میں نہیں رہتا آپ نہیں کہتے ہیں. مجھ سے ہمارے چچا نے بیان کیا ہمارے چچا سے ان کے چچا نے بیان کیا ان کے بھتیجے نے ان سے بیان کیا اور پلا ایسا کہہ کہ آپ نہیں کہتے آپ بیچ کے سارے واسطے غائب کر کے براہ راست اس کا قول بیان کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات راوی ایسا کرتے ہیں لیکن یہ حدیث کے لیے کیا ہو جاتی ہے اس کے اعتماد میں کمزوری آ جاتی ہے کیوں اس لئے کہ بیچ کے لوگ اگر ڈراپ کر دیے جائیں تو وہ معتبر ہیں کہ نہیں ہے یہ معلوم ہونا ضروری جب تک کہ سارے راوی معتبر نہ ہو حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی راوی ایسا ہو جو ایسا کرتا ہو اگر وہ ان سے بیان کرتا ہے کہ پنا سے حدیث آئی ہے اگر ایسا بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث تسلیم کرتے ہیں نہیں اس کی حدیث نہیں لیتے ہیں جب تک کہ وہ بیان نہ کرے میں نے خود سنا میں نے خود یہ حدیث سنی ہے جب تک کہ بیان نہ کرے اس کی حدیث نہیں لی جاتی ہے. اب ایک مسئلہ ہے جس میں ایک ہی حدیث دو ذریعوں سے آئی ہے ایک سند ہے جس سے ایک حدیث آئی ہے مدلس راوی کے ذریعے سے لیکن اس میں ان ہے مثال کے طور پر امام اکتر نے حدیث بیان کی ہر حنان ہنان ہر ابن سلیمان ام محمد ابن اسحاق ام مکحول ام محمود ابن ربی یہ پوری سند ہے کیا کہتے, ہیں؟ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے ان سے حدیث بیان کی عبدالعبدت ابن سلیمان نے انہوں نے روایت کیا محمد ابن اسحاق سے انہوں نے روایت نقل کی مکحول سے انہوں نے روایت نقل کی محمود ابن الربی ahor سے انہوں نے روایت لی عبادہ ابن سامد سے یہ صحیحی ہیں اور وہ کہتے ہیں صلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح اللہ کے رسول صلی نماز ادا کی فتقلت علیہ تو آپ پر قرا بھاری ہو گئی آپ پر قراط بھاری ہو گئی آپ امام تھے آپ کو پڑھنا مشکل ہو گیا صرف جب آپ نماز سے پاری ہوئے اور پلٹے کالا وا کو آپ نے بنوایا شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو شاید کہ تم امام کے پیچھے تیراک کرتے ہو کال یا رسول اللہ علیہ صاحبہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم تو پڑھتے ہیں اللہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے کہا نہیں مت پڑھو اللہ بھی امن قرآن فعن اللہ صلاح تلِّ اقرامیہ آپ نے فرمایا مت پڑھو امام کے پیچھے سوائے امن قرآن سورت الفاتحہ کے اس لیے کہ جو سورت الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں اس کو امام ترمی نے روایت کیا اس سند سے لیکن بعض علماء نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے وجہ اس کی ہے کہ اس کی سند میں محمد ابن اسحاق راوی ہے صاحب المغازی محمد ابن اسحاق یہ راوی اگرچہ معتمد ہے اعتماد کے قابل ہے لیکن یہ راوی مدلس ہے اور مدلس اگر ان سے روایت کرے تو اس کی روایت مقبول ہوتی ہے نہیں جب تک کہ سمیت حدتنی اکبرانی اکبرنا حد تنا اس لفظ سے بیان نہ کرے تو یہاں پر ان سے ہے ہن والی روایت نبول ہے نہیں اس لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن یہی روایت اس کو نقل کیا ہے امام احمد نے اور امام ادار قتنی نے دوسری سند سے اس میں سراہت موجود ہے مثال کے طور پر یہی حدیث پوری کی پوری بے ہی الفاظ کے تھوڑے فرق سے ہے اس کی حدت اس حدیث کی سند کیسی ہے حد دتانا امام احمد ابن حمل کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب نے حد دا وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی انج ابن صحاف انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابن صحت نے اور ابن صحاف کہتے ہیں حد دتانی مجھ سے حدیث بیان کی مکھرول نے اور آگے ویسی صنعت چلی گئی ہے اب یہاں پر ابن صحاب کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی کس نے مکھرول نے اور یہاں پر کیا ہے کہتے ہیں کہ ان مخول سے یہ روایت مجھ کو آئی ہے لیکن یہاں پر سراف کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھ سے حدیث بیان کی پرسنلی کس نے مکھول تو اب یہ روایت اگر صنعت کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے صحیح ہے ضعیف ہے لیکن یہ روایت ترمیزی کی ضعیف ثابت ہوتی ہے فصول کے اعتبار سے لیکن مسنط احمد کے حدیث میں وہ بات نہیں ہے جو کمزوری کی ہو کیوں اس لیے کہ محمد ابن صحاف یہاں پر سرحد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی مکھول لیں تو اب یہ حدیث کیا ہو گئی معتبر اب کسی کے پاس یہ حدیث پہنچی سنت پھر سے کہتے ہیں امام احمد ابن حمبل کہتے ہیں حد دھن حد دھنا ابی ان ابن حد دنی مکھرول الحمود ابن الربی العباد ابن قال بنا رسول ہے کے پاس یہ ہاں، تو یہاں پر جو انڈر لائن کیا ہوا ہے انصاف کا حد مکھول ہے تو اسحاق کہتے ابن صحاف کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی مکھول ہے یہاں پر اگر پچھلی حدیث میں آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے محمد ابن مکھول ہے تو ان کے ساتھ پہلی حدیث ہے حبدنی کے ساتھ دوسری حدیث ہے تو پہلی حدیث ٹہلتی ہے لیکن دوسری وہی بات ہے لیکن یہ حدیث کیا ہو گئی صحیح تو کسی تک یہ حدیث پہنچی اس نے کہا حدیث ضعیف ہم نہیں مانتے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کیوں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں وہی حدیث دوسری صنعت سے آئی ہے لیکن ان کی سمجھ میں پہلی حدیث آئے کہ ضعیف ہے دوسری حدیث انہوں نے دیکھی نہیں تھی اس وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوا تیسری وجہ بھول جانا حدیث معلوم تھی دلیل معلوم تھی لیکن بھول گئے تو عمل بھی بدل گیا ظاہر بات ہے آدمی کو جو یاد ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے جب بھول جاتا ہے تو عمل بھی الگ ہو جاتا ہے اس وجہ سے بعض علماء میں اختلاف ہوا کہ حدیثیں انہوں نے سنی تھی ان تک پہنچی تھی لیکن حدیثیں بھول گئے اور بھولنے کی وجہ سے ان کا فتوا بدل گیا کیسے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک ہمام کہتے ہیں کہ انہوں نے بازار میں ایک چبوترے پر نماز پڑھائی فراہ مسعود ہی ابو مسعود نے دیکھا کہ امام صاحب اونچائی پر اور مقتدی حضرات نیچے یہ چبوترے پر نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب اونچائی پر اور مقتدی سب کے سب کیا ہے نیچے کی طرف ہیں یہ کون سا طریقہ ہے نماز پڑھانے کا تو انہوں نے کیا انہوں نے امام صاحب کو پکڑ کے پیچھے سے کھینچ کے نیچے کر دیا کمی سے ہی فأخد ابو مسعود ہی انہوں ہی ابو مسعود کو کمیز پکڑ کے پیچھے سے کھینچا پلنگ ابن صلاحی جب نماز مکمل ہوئی اور ہدے پر اللہ اللہ نماز سے پارے ہوئے قال انہوں نے کہا ابو مسعود نے کہا عن معلوم نہیں تم کو یہ بات تم کو معلوم نہیں کہ لوگوں کو اس بات سے منع کیا جاتا تھا یعنی امام اوپر اور مقتدی نیچے اس بات سے منع کیا گیا تھا تم کو معلوم نہیں کالبد کدت تری انہوں نے کہا ہاں معلوم تو تھا لیکن مجھ کو بھی تب یاد آیا جب پیچھے سے تم نے مجھ کو گھسیٹا یاد نہیں تھا معلوم تھا یاد نہیں تھا اس لیے عمل کیا ہوا اوپر ہوا اب پیچھے پڑنے والی پبلک دیکھی صحابی کر رہے تو صحیح ہے صحابی کر رہے ہیں ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کی وجہ سے وہ عمل کر رہے تھے دوسرے صحابی نے جب دیکھا تو پکڑ کے کیا دیا پیچھے گسیٹا اور بعد میں پوچھا معلوم نہیں انہیں کہا معلوم لیکن بھول گیا اور یاد کب آیا جب تم نے گھسیٹا تو ہاں میری مسٹیک ہوئی ہے میں اوپر کھڑا تو ایک آئین اس کو بھولتا ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نہیں بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے لیکن انسان بھولتا ہے چاہے وہ عام انسان ہو یا بڑے سے بڑا عالم ہو یا نبی آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تو انسان بھولتا ہے تو ایک عالم بھی بھولتا ہے امام بولتا ہے صاحبی بھول گئے تو بھولنے کی وجہ سے عالم کا فتویٰ یا عالم کا عمل ایسا ہو جاتا ہے جو خطا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو یاد رہتی حدیث تو اس کا عمل الگ ہوتا ہے تو بھولنے کی وجہ سے بھی عالم کے عمل میں علماء کے عمل اور فتوی میں اختلاف ہوا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتویٰ دیتے وقت میں یاد تو ہوتا ہے لیکن فتویٰ دیتے وقت میں ذہن میں بات نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے عالم کا جواب بھی ایسا ہوتا ہے جو غلطی والا ہوتا ہے دوسرے عالم کو وہ حدیث جواب دیتے وقت یاد ہوتی ہے تو اس کا جواب حدیث کے مطابق ہوتا ہے اس کو استہبار کہتے ہیں کہ آدمی کے ذہن میں باپ اس وقت موجود رہے جب اس کی ضرورت اس کو ہے اگر اس وقت میں موجود نہ رہے میں یاد آئے تو اس عالم کا فتوا جواب دیتے وقت میں الگ ہوگا مثال کے طور پر ابن عباس ندی اللہ عن فرماتے ہیں اسی علم ایک عورت پاگل جو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی اس سے زنا کا فیغ ہوا تھا زنا سے نہیں کیا تھا پاگل عورت تھی فاستشارا بیہا اناسا حت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا فاعمر بیہا عمر ان ترجم حت عمر نے فیصلہ کیا لوگوں کو مشورہ کر کے فیصلہ دیا کہ اس کو رضم کر بیا جائے اسلامی صدا پتھر مار کے عورت کو صدا دیں قتل کریں قتم کریں مرہ بیہا علی ابن عبی طالب رضوان اللہ علی لوگ اس فیصلے کو لے کر اس عورت کو لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے فقال تو کالما شاہی علی نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے اس کا کیا کیس ہے کالو مجنون تو بنی فران زنت عمر انتور جم یہ پُران قبیلے کی پاگل عورت ہے اس سے زنا ہوا ہے اور عمر رضی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے پتھر مار کے رجم کیا جائے کالا کام نہ ادا ہو اللہ علی نے کہا اس کو واپس لے چلو ہر تم کے پاس لے چلو واپس اور خود بھی ساتھ میں آئے اور کہا تو کالا یا امیر المینین حتمر سے کہا علی رضی اللہ عالم نے کہ اے امیر المینین امع علم تھا کیا آپ کو معلوم نہیں امہ علم کیا آپ کو اس بات کا ان کہ قلم تین لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے گناہوں کا قلم تین لوگوں پر سے اٹھا لیا گیا ہے مجنونی حتایا پاگل سے جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے افاقہ نہ ہو ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے عقل اس کی واپس نہ آ جائے تب تک کہ قلم اس سے اٹھا لیا گیا ہے وہ آنل نہ انتہائی اور سویا ہوا آدمی اس سے بھی قلم اٹھایا گیا ہے یہاں تک کہ وہ جاگے بیدار یعنی سبھی حتہ یا اور بچے سے بھی اٹھا لیا گیا ہے گناہوں کا قلم جب تک کہ اس کو عقل نہیں آتی سمجھ نہیں آتی بڑا نہیں ہوتا بالغ نہیں ہوتا ہے کلام نہیں ہوتا قال بلا ادالی نے کیا پوچھا آپ کو معلوم نہیں تم نے کہا ہاں معلوم ہے کالا پنا ڈال وا دی تو جب ادالی کا پیس کو کیوں رجب کرتے ہو جب آپ کو معلوم ہے کہ پاگل سے گناہوں کا قلم اٹھایا گیا ہے تو آپ اس کو سزا کس کس گناہ میں دے رہے جب گناہ اس پر نہیں ہے اس کو سزا کیوں دے رہے ہو میں بال بہار نہیں توڑ اس کو آپ کس گناہ کے بدلے میں رجم کر رہے ہو کال ہاں تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں یعنی اس عورت پر تو گناہ ہی نہیں ہے کال افرسی کال افرا کو چھوڑیے پھر اس کو جب اس پہ گناہ نہیں ہے اور یہ سزا کی حقدار نہیں ہے پاگل عورت ہے اور آپ نے سزا کا فیصلہ دیا چھوڑیے اس کو تم نے حکم دیا اس عورت کو آزاد کیا گیا اور راوی کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ کے بعد تعالیٰ نے کتنا بڑا غلط کام میرا ہو جاتا میرا فیصلہ کتنا غلط ہوتا کہ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کی سزا میں دے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب حضری نے پوچھا آپ کو حدیث معلوم نہیں تو جواب کیا تعلق تھامر کا من بھلا ہاں معلوم ہے لیکن اس حبیث سے یہ مسئلہ بھی ہے یہ جڑا ہوا ہے یہ ان کی سمجھ میں اس وقت تھا وہ حدیث مستحدر نہیں تھی اور اس حبیض کا اور اس مسئلے کا تعلق اس وقت میں ذہن میں نہیں تھا اس لیے انہوں نے مشورہ کر کے فیصلہ دے دیا اس کو رجم کر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یاد دلایا کہ دیکھو اس حبیض سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے تو حمر کو احساس ہوا کہ ہاں دیکھو اس پر گنا نہیں ہے اور اس کو چھوڑنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ کے خوف سے اللہ کی عظمت سے اور اپنے کیے پر پچھتا ہوئے عمر کیا کرنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر, اکبر یعنی کتنا غلط کام اس سے ہو جاتا ہے بعض اوقات عالم کو فتوا دیتے وقت میں حدیث مستحدر نہیں ہوتی ہے اگرچہ اس کو معلوم ہوتا ہے تو اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نمبر تین حدیث میں فہم کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف یا قرآن کی آیات میں فہم کی اختلاف کی وجہ سے اختلاف یا حدیث سمجھنے میں آیت کے سمجھنے میں بعض اوقات ایک عالم ایک حدیث سے ایک مطلب لیتا ہے ایک آیت سے ایک مطلب لیتا ہے دوسرا عالم دوسرا مطلب لیتا ہے اس وجہ سے بھی مطلب لینے کے اعتبار سے اختلاف ہو یہ تیسرا سبب ہے پہلا سبب پہنچنا نہیں پہنچنا اور قبول کرنا نہیں کرنا تیسرا سمجھنا نہیں سمجھنا سمجھ کا بدل اور پھر سمجھ میں اختلاف آئیے دیکھتے اس کی مثال کیا ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا آنو ادا کم تم ادا سرا تھی ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وجوہ تم الا مرافر تو تم اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اردو سکم اور اپنے چہروں کا اپنے سروں کا مساح کر لو ارجنکل کا بین <الْكَابَئِن> اور اپنے پاؤں بھی دھو لو ٹکنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لو ٹکنوں تک وہ ان کن تم جن <فَطَّحَارُ> اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ یعنی غسل کے ذریعے سے وہ ان کن تم مربا أو اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو أو جاء من اور تم میں سے کسی کو حاجت پیش آ جائے غائت جائے پیشہ پاکانہ کی حاجت ہو جائے او النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہوں یا تم نے عورتوں کو چھو ان فتح ممو سید اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پھر کیا کرو فتح ممو تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو پاک مٹی سے دھول سے تیمم کرو من اور تم اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مساح کرو یعنی اس کو تینو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا اس آیت میں دو چیزوں میں میں اختلاف نمبر ایک یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا تھا سیر وجو حکم و عید اپنے چہرے دھو اور اپنے دونوں ہاتھ کو انیوں تک علا کے معنی تک کے ہوتے ہیں اب بعض इस اس طرف گئے کہ یہاں پر तक تک کا مطلب کونوں سمیت ہے بعض علما نے کہا کونوں تک کا مطلب کونوں تک ہے کونوں کا دھونا ضروری نہیں ہے اب علا کے معنی کی وجہ سے کہ بعض علما نے کہا کہ علا میں آگے کا شامل بھی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے بعض نے کہا کہ شامل نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے بھی کیا ہوا علما میں اختلاف ہوا لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے یہ کونیا شامل ہیں اس لیے کہ مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزو کیا اور ابو رضی اللہ علم کی روایت ہے تو آپ نے کوہنی اور سمیت ہاتھ دھو کے دکھایا اس سے معلوم ہوا کہ صحیح معنی کیا ہے کوہنی و سمیت دھونا چاہیے اسی طرح سے دوسرے لفظ پر بھی اختلاف ہوا اولا مس تم اور تم نے عورتوں کو چھوا ہو بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کو بس ہاتھ سے چھو لیا وضو ٹوٹ گیا بعض علماء نے کہا نہیں عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہاں پر چھونے کا مطلب عورت سے مباشرت کرنا جمع کرنا ہے انٹر کورس کرنا ہے کیوں اب یہاں پر لغت کے اعتبار سے معنی کی تعین میں فرق ہو گیا لمس کے معنی ہوتے ہیں چھونا اور بعض نے کہا نہیں یہاں پر لمس کا مطلب ہے ایسا چھونا جس میں جمع ہو وہ بھی چھونا ہوتا ہے تو اب کون سا مانا لیا جائے اس معنی کے لینے کے اعتبار سے بھی علماء میں کیا ہوا اختراف صحیح بات اس میں یہی ہے کہ یہاں پر چھونا سے مطلب کیا ہے جمع کرنا کیوں اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت جو طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کی تم گنتی کرو تو معلوم ہوا کہ یہاں پر چھونے سے مراد کیا ہے جمع کرنا اس کو یعنی مسلمان جانتے ہیں کہ جمع سے پہلے اگر طلاق دے دے تو عدت نہیں ہے لیکن جمع کے بعد اگر طلاق دے تو عدت عورت پر ہوگی تو یہاں پر یہ معنی اس آیت سے علماء نے بتلا مزید اور دلیل بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سامنے لیٹی رہتی تھی اور آپ نماز میں جب سجدے کے لیے جاتے حضرت عائشہ کے پاؤں پر مار دیتے تھے تو وہ اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی وضو نہیں ٹوٹا بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خود روایت ہے کہ آپ نوزو کرتے تھے نماز کے لیے جاتے وقت میں بیوی آ گئی تو بیوی سے آپ نے بیوی کو چوما بھی اور نماز کے لیے چلے تھے. تاکہ امت کو معلوم ہو یہ بیوی کو چھونے سے اور محبت سے چومنے سے بھی وہ نہیں ٹوٹتا ہے تب علماء نے اس آیت کے ساتھ اس حدیث کو ملا کے بھی دیکھا اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں اس سے مراد چھونا ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت میں لمس ہے اور اس سے ہم مراد یہی لیتے ہیں کہ چھونا ہے اس طرح سے اختلاف تو معنی کی تعین میں بھی اختلاف ہوا اس وجہ سے اہل علم میں حدیث کے یا آیات کے معنی لینے کے اعتبار سے اختلاف اس کی اور مثالیں ایک سبب علماء کے اختلاف کا یہ بھی ہے کہ دلائل کے فہم میں اختلاف ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یا قرآن کریم کی آیات کے الفاظ کے معنی کی تعین میں اختلاف یا پوری بات کے سمجھنے میں اختلاف بعض اوقات ایک ہی جملہ اس کو سمجھنے والا کچھ اور معنی بھی دیتا ہے اور ایک ہی بات کو ایک سننے والا ایک معنی میں لیتا ہے اور دوسرا سننے والا اس کے دوسرے معنی لیتا ہے یہی بات نہ صرف عربی زبان میں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے اس اعتبار سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سمجھنے میں بھی نہ صرف بات کے دور میں بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خلاف ہوا اس کی ایک مثال تو آپ نے دیکھی جو میں نے ذکر کی تھی کہ قرآن کریم کی آیات میں تیمم کی آیت میں مثال کے طور پر وزو کی آیت کے بارے میں علا کے معنی میں اور اسی طرح سے عورت کے مس کے معنی میں لمس کے معنی میں علماء میں اختلاف ہوا اور اسی وجہ سے ان کے فیصلے بھی بدلے دوسری ایک مثال حدیث کے سلسلے میں آپ دیکھیں عائشہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعد نے آپ سے پوچھا به پن سب سے پہلے آپ سے کون آ ملے گا یعنی آپ کے اوپر آپ سے کون ملے گا اطول کن یدن, اطول کن یدن تم نے سب سے جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہو اس سے پہلے ملے گی اکول جب آپ نے کہا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے سب سے پہلے آ کر کون ملے گا آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی وہ بی بی مجھ سے آ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے آپ کا یہ جملہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین اپنے ہاتھ ناپنے لگی تو فرماتے ہیں کہ کانت انت کہ کہتے ہیں کہ قَصَبَتًا فَكَانَ أَطْوَلُهُنَّ <يَدَل> تو ان میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی آپ کی بیوی اللہ تعالیٰ لیکن راوی کہتے ہیں اور خدا عائشہ فرماتی ہیں فَعَلِنَّا بَعَدْ لیکن یہ بات ہم کو بعد میں معلوم ہوئی کہ, اَنَّمَا کہ ان کا ہاتھ کا لمبا ہاتھ کا لمبا ہونا, ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ کا لمبا ہونا یہ اس ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں تھا بلکہ ان کے ہاتھ کے لمبے ہونے کا مانا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ صدقہ دینے والی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ناپ کے اعتبار سے بڑے اور لمبے ہاتھ والی مجھ سے پہلے ملے گی بلکہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بیوی سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہے کہ زیادہ دینے والی ہے اور بہت لوگوں کو صدقہ دیتی ہے وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی بعد بیما کا نب تو اسدہ و کا نت السرائے صدفہ اور سعودہ ردی اللہ تعالیٰ زیادہ لمبے ہاتھ والی تھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ صدقے کو پسند کرتی تھی اور بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی اس لیے سب سے پہلی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں کی ہوئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سمجھنے آتی ہاں یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کو نبی کی بات نہ سمجھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی صحابی کو نہ سمجھے اور کسی صحابی کو سمجھے ہاں یہ کہنا کہ پوری امت ہی ایک حدیث کو نہ سمجھ رہی ہو تو ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو دین کی سمجھ ضرور دے گا کسی نہ کسی کو اس کے صحیح معنی ضرور بتلائے گا ورنہ پوری امت کا خطا پر ہونا ثابت ہوتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ان اللہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا سب کے سب غلط مطلب لے کے گمراہ ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا سب کے سب خطا پر ہوں ایسا نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی صحیح بات بولنے والا ہوگا کہتے ہیں ہم کو بعد میں معلوم پڑا کہ ان کا لمبے ہاتھ والا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سبقہ اس سلسلے میں ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات عمومی ہوتی ہے اور اس میں کوئی خاص مطلوب ہوتا ہے کبھی اس کے بلاکس ہوتا ہے کسی خاص چیز کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس کی تمام جنس کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کو عام اور خاص مطلق اور مقید کہا جاتا ہے اس کی مثال ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قیل رسول اللہ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول امین بدا کیا ہم بربدا سے وضو کریں بدا ایک کنویں کا نام تھا اور اس کنویں کے پانی سے ہم وضو کریں یہ آپ سے پوچھا گیا کیوں پوچھا گیا وہی ابھی ارقافی اب لاب یہ <وَنَّثْن> ایک ایسا کنواں تھا جس میں گندے حیض کے ناپاک کپڑے آ پڑتے تھے گر جاتے تھے اور اسی طرح سے کتوں کا گوشت بھی آ جاتا تھا اور اس کنویں میں اس کنویں میں گندگی بھی آ پڑتی تھی یہ کنواں ڈلان میں تھا اور ادھر سے پانی بارش وغیرہ کا بہ کے آتا تھا تو ساتھ میں اس میں سے کپڑے چیتھڑے اور اسی طرح سے جانوروں کا گوشت وغیرہ اور گندگی بھی آ جاتی تھی اور کنویں میں آ کے پڑتی تھی تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کنویں کے پانی سے ہم موضوع کر سکتے ہیں یا نہیں پاک ہے کہ نہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان الماء اطہور لا یو نجی پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے یہاں پر علماء میں اختلاف ہوا کہ یہاں پر ان نلما اطاہور بے شک پانی پاک ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی کا ذکر کیا وہ ساری زمین پر کا سارا قسم کا پانی ہے جس کو پانی کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے پانی کو کوئی چیز ناپاک نہ نہیں کرتی ہے یہ مطلب ہے یا پھر جس کنویں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کنویں کا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز نجس نہ نہیں کرتی ہے کیا مطلب ہے علماء میں اختلاف ہوا بعض نے اس کو خاص کیا اس کنویں کے ساتھ یا اتنے پانی کے ساتھ جو اس کنویں میں ہوتا تھا اور بعض نے کہا کہ نہیں اس سے مراد ہر پانی ہے تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو اگر نجاست اس میں گرتی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ایسا بھی فتوا علما کا ہے لیکن بعض دوسرے علما نے کہا کہ نہیں پانی بہت زیادہ ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو نجاست کے گرنے سے وہ پانی پاک نہیں ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے رنگ بو یا ذائقے میں تبدیلی نہ آئے یہ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اگر پانی دو کلا ہو تو اس میں نجاست کے گرتے ہی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے ہاں اگر اس کا ذائقہ اس کا رنگ یا اس کی بو خراب ہو جائے نجاست کے گرنے سے بگڑ جائے تو وہ ناپاک ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ حبیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاشی میں آپ کے پاس ذکر کی گئی ہے کہ سعبی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم جنگلات میں اور ریگستان وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر چیر پھاڑ کرنے والے جانور پانی پر آتے ہیں اور پی کے جاتے ہیں تو پانی ہم اس سے وضو کریں نہ کریں پانی پاک ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا ادا بل اغلام کلین فن ہو لاجس کیا اس معنی کے دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ جب پانی دو کلّا ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے تو آپ نے پانی کی ایک خاص مقدار ذکر کی کہ اتنے پانی میں نجات گرنے سے وہ نافاق نہیں ہوتا ہے اگر اس سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ آپ دیکھ کے کتے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال کے پانی پی لے تو اس پانی کو گرا دو اور مٹی سے اس کو دھو اور سات مرتبہ پانی سے دھو یعنی سات مرتبہ دھو اور پہلی مرتبہ الا چڑا پہلی مرتبہ مٹی سے دھو. تو کتے تھوڑے پانی میں بھی مو ڈال دے نجس ہو جاتا ہے تو اس معلوم ہوا کہ نجس ہو جاتا ہے تھوڑا پانی لیکن زیادہ پانی جیسا کنویں میں ہوتا ہے دو کلّلا دو کلّہ کتنا ہوتا ہے ایک کلّا ہوتا ہے دو سو ستائیس کلو گرام کا اندازن علماء نے وزن بتایا ہے شیخ سفی اور مبارک پوری وغیرہ نے بلوغ المرام کی شرح میں بتلایا کہ دو سو ستائیس کے جی کے برابر ایک کلّا ہوتا ہے تو دو کتنا ہوں گے چار تو اتنا پانی اگر ہو اتنے کلو گرام پانی ہو تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو ناپاک نہیں لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہوا علماء کے بیچ میں اور مانا کی تعین کے اعتبار سے فرق ہوا حدیث کے سمجھنے کے فرق کی وجہ سے اسی طرح سے حدیث کے سمجھنے کا فرق اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ لوگ آتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھتے تھے ہر ایک کا کیس الگ ہوتا تھا آپ اس کے کیس کو دیکھ کے اس کے معاملے کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے پتوا دیتے تھے لیکن کسی نے اس کو دیکھ کے عام مانا لے لیا اور کسی نے ایک معاملے کو دیکھ کر سب کے لیے وہ قانون بنا لیا کسی نے دوسرے معاملے کو دیکھ کر سب کے لیے وہ قانون مان لیا اس وجہ سے بھی اختلاف ہوا مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نیچے کی یہاں کی تالب چھوڑ دے رہا ہوں آپ اس کو پڑیں گے بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ ابن امر السلامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا سفری کیا میں سفر میں روزہ رکھوں سفر میں جاتا ہوں کیا میں سفر میں روزہ رکھوں وہ کی نقی اور سیام فرماتی ہیں کہ یہ صاحبی بہت ہی روزے رکھنے کے عادی تھے انشا ف انشتا آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ چاہے تو مت رکھ چاہے تو روزہ رکھ چاہے تو افطار کر یعنی روزہ مت رکھ تو انہوں نے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں آپ سے پوچھا اور آپ نے اختیار دیا آپ نے کہا چاہے تو روزہ رکھ اور چاہے تو مت رکھ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے دوسری حدیث آپ دیکھیں جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے فراض امن آپ نے ایک بھیڑ دیکھی اور جلن اور ایک آدمی کو دیکھا کر دلائے اس پر لوگ سایہ کیے ہوئے تھے وہ بےوش پڑا ہے ایک دم آرام سے یا گرا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگ چادر سے یا کسی اور چیز سے سایہ کیے ہوئے دھوپ میں فقال الما آپ نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے فقار لوگوں نے روزے دار ہے یعنی یہ روزے دار ہے لوگ اس کے اوپر کیا کیے ہوئے ہیں سایہ کیے ہوئے ہیں اب ایک آدمی تو سایہ نہیں کر سکتا ایک چادر پکڑنے کے لیے چار آدمی کم سے کم چاہیے تو ایک روزے دار کے لیے چار سروس میں لگے ہوئے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے بھیڑ لگی اس آدمی کے پاس لوگوں نے کہا روزے دار ہے لوگ اس کے اوپر سایہ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں فکال علائی سمین الرف سفر آپ نے کہا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے اس کو بھی امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک طرف آپ صحابی کو کہہ رہے ہیں چاہے تو روزہ رکھ چاہے تو مت رکھ یعنی روزہ رکھیں گے تو نیکی کی ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ نے اختیار دیا روزہ رکھنے کا لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا اس آدمی کو تو آپ نے کیا کہا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں اب علما میں اختلاف ہوا کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا نہیں افضل ہے سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے کیونکہ ایک طرف تو آپ نے اختیار دیا اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نہیں کی نہیں بعض علماء نے دونوں کو جمع کیا بعض علماء نے ایک کو افضل کہا اسی نے کہا کہ روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اسی نے کہا کہ نہیں روزہ نہیں رکھنا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مسافر ہے وہ کیا کرے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے تو اللہ کی رخصت کو رخصت کو قبول کرو اب اس طرح سے اختلاف ہوا کہ افضل کیا ہے روزہ رکھنا نہیں رکھنا افضل جواب کیا ہے بعض علماء نے جمع کیا اور روایتوں کو جمع کیا ایک روایت میں مسد احمد وغیرہ کی ہے کہ آپ نے فرمایا ائی ائی سر تیرے لیے جو آسان ہے وہ کریں تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے معلومی ہوتا ہے کہ آدمی کی آسانی روزہ رکھنے میں ہو بعد میں مشکل ہو جائے گا تو افضل روزہ رکھنا ہے اور اگر آدمی کی آسانی روزہ نہ رکھنے میں ہو کہ روزہ رکھ کے ایسا سب کو مصیبت میں ڈالے گا وہ روزہ نہ رکھے کہ ایک آدمی روزہ رکھ کے سب کو پریشان کرنے والا بنے اس کی نیکی سب کے لیے مصیبت بن جائے تو ایسے آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے اور اگر ایک آدمی ہر تاشہ کی روایت نکاح نکتی اور شیام بہت روزہ رکھنے والے تھے ایک آدمی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا روزے میں آسانی سے روزہ ہے سفر میں بھی. تو اس کے لیے افضل کیا ہے روزہ رکھنا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی حکم الگ الگ لوگوں کے لیے الگ ہوتا ہے لوگوں کی کیپاسٹی کے کی اعتبار سے اور کسی اور اعتبار سے مثال کے طور پر دو صحابی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ یہ آپ کے پاس نہیں ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ رسم کی پاس کہا روزے کی حالت میں بیوی کو میں چوم سکتا ہوں کہ نہیں آپ نے کہا ہاں دوسرے آئے کہا نہیں صاحبہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے معاملہ کیا ہے ایک کو اجازت ہے ایک کو کنسیشن ہے ایک کو نہیں دونوں اجازت ایک ہی مانگ رہے ہیں لیکن حکم الگ الگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو بوڑھا آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھ سکتا ہے آپ نے کیا فرمایا کہ اشے کو امل کو کہ شیخ بوڑھا آدمی دراز آدمی اپنے اوپر زیادہ کنٹرول رکھتا ہے کہ اس کا معاملہ وہی تک رکا رہے گا لیکن جوان جو ہے اپنا روزہ خراب کر لے گا کیونکہ کنٹرول نہیں رہے گا اس کو تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ فتوا بھی دیا کیونکہ یہی اسلام ہے کہ اسلام میں جو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہو وہ کھڑے ہو کے پڑھے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے اور جو بیٹھ کے سکتا ہر آدمی کے لیے اللہ کے دین میں صحیح طور پر رہبری موجود ہے حالات کے بدلنے سے افراد کے حالات بدلنے سے استعداد بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے مال آیا لکات فرض ہوئی غریب ہو گیا لکات کا حکم چلا گیا تو اللہ کے آکام میں اس طرح کا فرق ہو جاتا ہے حالات و افراد کی صلاحیت و استعداد کے بدلنے سے بعض اوقات حدیثوں میں الگ الگ فیصلے آنے سے بھی علماء میں ان کے معنی لینے کے اعتبار سے اختلاف ہوا ہے یہ ناگزیر تھا ہو گئی ایک آدمی سوچے گا ایسا سوچے گا ایک ایسا سوچے گا سوچ کا فرق بھی ان میں اختلاف پیدا کرنے کا سبب بن گیا اسی طرح سے اجتہاد اور اجتماعات میں اختلاف سے بھی فیصلوں میں فرق ہوا ایک معاملہ پیش آیا ایک عالم نے ایک طور سے سوچا نیا مسئلے میں جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل سامنے نہیں ہے اب فیصلہ کرنا ضروری کریں کیا دوسرے کے سامنے بھی وہ مسئلہ آیا اس نے دوسرے طریقے سے سوچا اس نے کچھ اور دلیل ذہن میں رکھ کے وہ عمل کیا دونوں کے عمل میں فرق ہوا دونوں کے فتو میں اور دونوں کے فیصلوں میں فرق ہو گیا اجتہاد اور اجتمبا اور وقائے میں فیصلوں کی وجہ سے بھی اختلاف ہوا اس کی ایک مثال دیکھیے ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خراج روزانی سفر دو آدمی سفر میں نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانا نماز کا وقت آ گیا اور دونوں کے پاس پانی نہیں تھا فیم نماز دونوں نے مٹی سے تیمم کر لیا فصل لایا اور نماز پڑھ لی پانی نہیں تھا تو کیا کریں گے تیمم تیمم کر کے دونوں نے نماز پڑھ لید فی الوقت لیکن ایسا ہوا کہ وقت ختم ہونے سے پہلے ان کو پانی بھی مل گیا اب نماز پڑھ لی تھی تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی اور نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو واپس سے پانی مل گیا اب کیا کریں تو نماز کا وقت باقی ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھی تھی جو کہ سہولت ہے اب اصل پانی مل گیا اب نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں تیمم ٹوٹ کے نماز باقی ہے کہ نہیں ہے اختلاف ہو گیا کیا کریں اس بارے میں کوئی گائیڈنس موجود نہیں تھا کہ وقت میں پانی مل جائے تیم کے بعد تو کیا کریں کیس گیا سامنے کیا کریں ایک نے تو واپس سے وضو کیا اور واپس سے نماز پڑھ لی دوسرے نے کہا نہیں میں تو پڑھ چکا ہوں پھر سے کیوں پڑھوں میری تیمون والی نماز ہو گئی تو اس نے نماز دہرائی نہیں ایک نے کہا احتیاط اسی میں بھائی پڑھ لو اس نے وضو کیا واپس سے پانی مل گیا تو وضو کرنا پڑے گا تیموم ختم تو نماز بھی ختم تو اس نے نماز پڑھ لی تم اقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معاملہ بیان کیا فقال علی وہ اجز کا سولا جس آدمی نے جس صحابی نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی اور واپس نماز نہیں پڑھی ایک ہی نماز میں کام ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اصبت تسن تو نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے یہی صحیح طریقہ ہے وہ کا سلاح تیری نماز ہو گئی تیری نماز پیمنگ والی ہو گئی چاہے وقت سے پہلے پانی ملا وقال تو اور جس نے وضو کر کے پھر سے نماز دہرائی تھی لبی تو جس نے واپس سے نماز پڑھی تھی آپ نے اس سے کیا کہا تیرے لیے دو مرتبہ اجر ہے تیرے لیے ڈبل سواب ہے یعنی دو مرتبہ ہے پہلی مرتبہ بھی سواب تھا تیموم کی وجہ سے دوسری مرتبہ بھی سواب ملا وزو کی وجہ سے وزو والی نماز بھی اور تیموم والی نماز بھی تو آپ نے دونوں میں سے کسی کو غلط کہا نہیں لیکن آپ نے اشارہ دیا کہ صحیح طریقہ کیا ہے ایک ہی نماز کافی ہے کیوں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وضو کا بدل تعم دیا ہے تو وہ ناکافی نہیں ہے کافی ہے اسی لیے تو دیا ہے تو وہ نماز کافی ہو گئی اسی لیے آپ نے فرمایا آساب تو انہیں سنت کے مطابق کیا ہے تو زیادہ قوی بات کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ ایک نماز کافی ہو جاتی ہے لیکن دو پڑھ لی اس نے تو آپ نے ان کو برا نہیں کہا کیونکہ ان کی نیت بھی کیا تھی اچھی تھی احتیاط کی تھی آپ نے کہا تجھ کو بھی دو ازر ملیں گے کوئی بات نہیں تجھ کو بھی ازر ملے گا تو اشتہاد میں اختلاف سے بھی اختلاف ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ آگیا کیا کریں انہوں نے سوچ کے فیصلہ دیا جو کچھ جانتے تھے اور اس کے مطابق اشتہاد کیا اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دلیل آپس میں بظاہر تاؤز ٹکرا ہوتا تھا یہ کریں کہ یہ کریں ایک طرف ایک حکم دوسری طرف دوسرا حکم اس کی ایک مثال آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ کا فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا لما رجع امین الاحزاب جب آپ جنگ احزاب احزاب سے لوٹے اللہ فی بنی قرعہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنی قریضہ میں پہنچ نہ جائے قبیلہ بنی قریضا جب تک کہ بنو قریبہ میں پہنچ نہ جائے وہ عصر کی نماز نہ پڑھے وہیں پڑھے پہنچے اب یہ حکم آپ نے دیا فرض رکھا با باہم با اب اب ایسا ہوا کہ نکلے سفر میں پہنچنے کے لیے اور وہاں پہنچ کے اثر پڑھنا ہے لیکن ہوا یہ کہ کسی وجہ سے دیری ہو گئی اور راستے ہی میں کون سا وقت آ گیا اصر کی نماز کا وقت آ گیا آپ نے حکم کیا دیا تھا اصل کی نماز کہاں پڑھنا ہے تم نے بڑی پوریزا میں لیکن ہوا کیا راستے میں اصل کا وقت آ گیا اب سوال یہ ہوا کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں اب کیا اختلاع ہوا بہ لیا تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے تم بنی قریضہ میں پہنچ کر ہی نماز پڑھنا تو ہم وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے چاہے ٹائم نکل جائے جیسا کہا ویسا کریں گے تو انہوں نے ورڈ بائی ورڈ لفظ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ضروری سمجھا انہوں نے وہی کیا جیسا کہا ویسا کریں گے وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے وہیں پہنچ کے پڑھیں گے وقال باغو بنوسلی لم یورب دوسروں نے کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے نماز کیوں اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھوڑی تھا کہ راستے میں بھی ہو جائے تو نماز قضا کر دو وہی جا کے پڑھو چاہے دیر ہو جائے یہ ارادہ نہیں تھا آپ کا ارادہ یہ تھا کہ تم وہاں پہنچ کے پڑھو یعنی وہاں پہنچنا ہے اصل تک جلدی وہاں پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کے یہ اثر اپنے کو پڑھنا ہے تو آپ یہ تھوڑی چاہتے تھے کہ ٹائم زیادہ کر کے وہاں پہنچے آپ ٹائم پہ پہنچنا چاہتے تھے اور ٹائم پہ پڑھنا چاہتے تھے تو ہم سے یہ تھوڑی چاہا گیا کہ ہم نماز کو قضا کریں وقت نکل جانے دیں ہم سے یہ چاہا گیا تھا کہ اتنے وقت میں ہم وہاں پہنچے اب وقت میں نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے نماز کا وقت تو آ گیا ہے نماز پڑھنی پڑے گی انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کی نماز قضا ہو گئی ان کی نماز راستے میں ادا ہو گئی اب فبو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے آپ سے یہ معاملہ بیان کیا دیکھو ایسا ہو گیا کچھ لوگوں نے نماز پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی فلم یوحن ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقوں میں سے کسی کو بھی ڈانٹا نہیں آپ نے ان سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑ دی اور راستے میں پڑھنا چاہیے تھا جب وقت ہو گیا تھا تو پڑھنا, چا... پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ قرآن میں حکم کیا ہے ان کیا نہ کتاب امن کو تھا نماز ایمان والوں پر اپنے اوقات میں فرض ہے تم نے پڑھنی چاہیے تھی آپ نے نہیں کہا ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیسے نماز ڈال دی اور ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کیسے پڑھ لی تو آپ نے کسی کو بھی ڈاٹا نہیں کبھی حدیث کے سمجھنے میں اس طرح سے دوسری دلیلوں کے تابع ہو کر یا دوسری حدیث کے تابع کر کے ایک حدیث کو عالم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں ایک معنی یہ لیتا ہے ایک معنی وہ لیتا ہے اس وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو یہاں ایک مثال تو خود صحابہ کے آپ کے سامنے ہے ایسی کئی مثالیں علماء کی بھی جا سکتی ہیں لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ اجتہاد اور حدیث کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے کے اعتبار سے اختلاف کی مثالیں اور آخری سبب جو چوتھا سبب ہے علماء میں اصول کا اختلاف مثال کے طور پر بعض علماء کے نزدیک مرسل روایت دلیل ہے بعض کے نزدیک دلیل نہیں ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل حدیث دلیل ہوتی ہے لیکن امام شافی اور دوسرے علماء کے نزدیک مرسل حدیث دلیل نہیں ہوتی ہے مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں صحابی کو چھوڑ کے تابئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا ایسا کیا تو مرسل حدیث بعض علما کے نزدیک دلیل ہے بعض کے نزدیک نہیں اختلاف ہو گیا بعض نے وہ مرسل حدیث سے دلیل لے لی بعض نے کہا اس سے دلیل نہیں ملتی ہے بعض علما کے نزدیک جیسے امام مالک کے نزدیک مدینہ والوں کا تعامل مدینہ میں چلنے والا عمل دلیل ہے کہ نبی کا مدینہ ہے مدینہ میں عمل ہوتا ہے تو دلیل ہے لیکن دوسرے علما کہتے نہیں نبی کا عمل دلیل ہے مدینے کا عمل دلیل نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں اگر کوئی عمل ہو رہا ہو وہ دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں اس کو دلیل نہیں بنایا گیا ہے تو انہوں نے اس کو دلیل مانا نہیں اکثریت علماء نہیں مانتے ہیں لیکن امام مالک مدینے کے عمل کو دلیل مانتے ہیں اسی طرح سے اور کئی مسائل ہیں جن میں علماء میں اختلاف ہوا اصولوں کا مثال کے طور پر اگر حدیث اور قرآن کی آیت میں تعارض ہو تو دونوں میں کیا کریں ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے تو کیا کریں ایک حدیث کو منسوخ مان کے دوسری کو لیں بعض نے اس طرح سے کہا بعض نے کہا نہیں دونوں کو جمع کریں گے بعض کہا نہیں ایک کو عام رکھیں گے ایک کو خاص کریں گے اس طرح سے بہت سارے علماء نے حدیثوں کے جمع کرنے کے اعتبار سے تدبیر کے اعتبار سے مختلف اصول بتایا ابن احبال رحمہ اللہ نے حدیث کے ٹکرانے کی صورت میں تقریباً ایک سو اصول بتائے ہیں شہید کہا کہ حدیثیں اگر ٹکرا رہی ہوں تو دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایک سو سات سے زیادہ انہوں نے باتیں بتائی ہیں تو علماء نے حدیثوں میں ترجیح کے اعتبار سے ناصف منسوخ کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے حدیثوں کے بارے میں بتلایا اصول بتلا ہے ایسے کئی اصول ہیں جو علماء کے نزدیک ہے مثال کے طور پر احناف کے نزدیک ایک اصول ہے حنافی حضرات کے نزدیک اصول ہے کہ اگر راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو اس کا عمل دیکھا جائے گا نہ کہ روایت کس کا, کا یہ کہنا ہے حنفی حضرات لیکن دوسرے علماء کہتے نہیں راوی کی روایت دیکھی جائے گی اس کا عمل دلیل نہیں اس کی روایت دلیل ہے حنفی حضرات کہتے نہیں بات کا بیان کرنے والا زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ اس کو صحیح سمجھا ہے اس لیے اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ اس حویض کا اس نے کیا مطلب لیا ہے دوسرے کہتے نہیں اس سے عمل سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لیے بات اس کی دلیل میں دیکھی جائے گی دلیل اس سے لیا جائے گا جو روایت اس کی ہے اس کا عمل دلیل نہیں اختلاف ہے ایسے کئی باتیں ہیں جن میں اصول میں اختلاف راوی ضعیف ہے کس بنیاد پر ضعیف ہے اس میں بھی اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے ضعیف ہے بعض حدیث بعض کے نزدیک وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے کئی اصولوں میں اختلاف ہونے سے بھی علما میں کیا ہوا اختلاف بات کے لوگوں کے لیے ایک عام رہ گیا کہ جن علماء میں اختلاف ہے اس میں راج کیا ہے زیادہ مضبوط بات کس کی ہے اس کو لیں زیادہ مضبوط بات کس کی ہے اس کو لے کے صحیح بات کو تسلیم کریں صحابہ کا قول حجر ہے یا نہیں ہے اجماع کی تعریف کیا ہے بعد میں اجماع کے خلاف اگر کوئی مفتی فیصلہ دے تو اس کو مانیں گے کہ نہیں کئی مثال اس طرح کے جو اصول کی نوعیت کے ہیں اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے تو یہ اصولوں میں اختلاف ہونے سے بھی اہل علم میں اختلاف ہوا ہے تو بہرحال یہ بہت سارے اسباب ہیں جسے جس پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد غور کرنے کے بعد لگتا ہے کہ ایسا کیس اگر ہمارے ساتھ بھی ہو جائے تو ہم بھی اس طرح سے اختلاف میں پڑ جائیں گے تو جب ہم بھی ایسی غلطی یا اختلاف کرتے تو ہم ایما کو علماء کو برا بھلا کیوں کہیں جب صحابہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں علماء کو برا ہاں لیکن وہ علما جو دلیل کے سامنے آ جانے کے باوجود ہاں صحیح ہے کہنے کے کہ باوجود بھی غلط پر قائم رہیں ایسے علماء صحیح نہیں ہیں یا وہ علماء جو خواہش نفس کی وجہ سے حقائق کو رد کر دیں تسلیم نہ کریں تو ایسے علماء کی بھی بات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اس لیے ایک آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے دلائل کے مطابق جو بات صحیح ہے اسی کو تسلیم کرنا چاہیے اور جو دلائل سے ٹکرانے والی بات ہے کمزور بات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ علماء کے اختلاف کی وجہ سے علما کو برا بلا نہ کہیں ان کے احترام میں کمی نہ کریں اور جو بات دلیل کے اعتبار سے ان کو صحیح لگتی ہے اس کو تسلیم کریں باقی کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ ادا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر بہترین پر عمل کرنے کی توجہ